یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیجیے عظیم شان ہے اور جس نے جس انداز میں جانچا ہے نا اس کو اسلام کی حقانی ہے تو صداقت پر ایمان لانا پڑا ہے تو بہرحال تین سو تیرہ رسول ہیں پھر ان تین سو تیرہ رسولوں میں پانچ العزم ان رسوس میں ہیں یعنی ان کی شان ان تین سو سے بھی زیادہ ہے تین اور ان سب کے اعلی سب کے امام امام الانبیاء سید الاولین ولی ریم جو ہے وہ حضرت محمد المسول اللہ علیہ وسلم تو اب یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان یہ ہوگا عقیدہ یہ ہوگا کہ جتنے پیغمبر ہیں وہ سارے جن سے بشر ہیں اللہ نے مخلوق جو ہے یوں سمجھ رہے ہیں کہ تین مخلوقات اللہ نے پیدا کی باقی تو ایسے مخلوقات ہیں نا جن کا شریعت سے تعلق ہی نہیں وہ مقلف ہی نہیں اس سے تو بحث کی میں ضرورت نہیں جیسے اچرات اس طرح تو اگر ہم دیکھیں تو صرف بحری مخلوق جو سمندروں میں پیدا ہوتی ہے لات ادو اللہ تصوہ نہیں سکتے اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ بڑی مخلوقات کتنی ہیں لات ادوالم اللہ, اللہ جانتے مانا یہ ہے کہ جو بڑی عظم عظیم مخلوقات ہیں وہ تین ایک تو ملائقہ ہے اسکا نصبہ ہے اللہ نے ان کو آسمانوں میں رکھا ہے اور اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور دوسری جن سے کیا ہے بشر ہے یعنی اسلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جزو اعظم جو ہے وہ مٹی ہے یعنی یہ معنی نہیں کہ صرف مٹی سے پیدا ہوئے ہیں یعنی ان کا جزو اعظم جو ہے وہ مٹی ہے ورنہ اس کے اندر مٹی بھی ہے پانی بھی ہے آبا بھی ہے اجزائے ناریہ بھی ہیں عناصر اربا بھی ہیں لیکن کیونکہ جزو اعظم جو ہے وہی شمار ہوتا ہے اس لیے قرآن میں آتا ہے خلقہ من تو اللہ نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا پھر آتا ہے خلق نل انسان کل فخار تو سلسال کہتے ہیں بجنے والی مٹی اسی طرح قرآن کہتا ہے خلقنا نل من ہم مسنون اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ جس ابلیس نے جب انکار کیا تو کہا غلط من نار غلط تہ من تین اسی طرح قرآن فرماتا ہے من تین اللازف یعنی چکنی مٹی سے تو اصل معنی یہی ہے کہ پہلے تو وہ خالی مٹی تھی جب مٹی میں پانی ڈالا گیا تو اس کو باجون بنا پھر اس میں چکناہٹ پیدا ہوئی پھر اس کے بعد وہ خشک ہوئی خشک ہونے کے بعد پک گئی پھر اس سے آواز پیدا ہوئی تو یہ اسی کے مراحل ہیں تو اب پانی ڈلے گا تو یہ مراحل سارے طے ہوں گے تو بہرحال جزو اعظم جو ہے وہ مٹی ہے تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا وہ خلط الجان جن نار اور اللہ نے جنات جو ہیں ان کو پیدا کیا ہے آگ سے اور آگ کے بھی اس خالص چولے سے شول سے اللہ و وطال نے ان کو پیدا کیا ہے تو اب یہ تین مخلوقات ہو گئی ایک نوری ہو گئی ایک ناری ہو گئی اور ایک ہاتھی ہو گئی اب جہاں تک نوری مخلوق کا تعلق ہے وہ تو مکلف ہی نہیں ان کو تو اللہ نے کسی شریعت کا پابند کیا ہی نہیں کیونکہ اللہ پاک نے ان کو وہ کووا ہی نہیں دیے وہ تو گناہ کرنے سے پاک ہیں کھانے پینے سے پاک ہیں قواط حیوانیہ سے پاک ہیں کووات شاہوانیا سے پاک ہیں ان کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں وہ تو صرف اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ کی تصویر و تقدیس و تعلیم میں مشغول ہے یا پھر اللہ نے جو احکام ان کے ذمہ لگائے ہے وہ تعمیر ہے ورنہ ان کا وظیفہ کیا ہے سب سن ورب الملاک ور حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے آسمان میں ایک بالسٹ کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے مگر کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ کھڑے ہوئے یا سجدے میں یا رقو میں یا قیام میں یا قود میں اللہ کی تصویر ہو تحمید میں مشغول نہ ہو یعنی ایک بالسٹ کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے اتنے اللہ کی مخلوق ہے آسمانوں میں اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ بابا یا علم جلو رب کا ادلا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ سیرے رب کا جو اور تیرے اللہ کی جگہ جانتا ہی کوئی نہیں کہ کتنی ہے اس کا کتنی ہے تو یہ تو آسمانی مخلوق ہے ان کو شریعت کا پابندی نہیں ہے اچھا ان کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ فعل ما یو جو اللہ حکم دیں گے تعمیر کریں اب اللہ نے ان کے لیے وما منا اللہ لہ مقام معلوم ان کا ہر کسی کا ایک مقام ہے اس کے بعد اللہ نے ان سب کے جو سردار ہیں وہ چار پڑھے تمام ملائکہ کے جو سردار ہیں وہ چار فرشتے ہیں حضرت ابراہیل حضرت میکائیل حضرت حضر اسرافیل حضر. یہ چار سب کے سردار ہیں پھر اللہ نے ملائکہ کی ڈپٹی لگا دی اب جیسے بعد ملائکہ جو ہیں کہ رامن کاتے جو ہمارے لکھنے کے لیے لگے ہوئے ہیں ایک یہ داہنی جانب ہے اور ایک باہن جانب اسی ہے, ہے اسی طرح بعد ملائکہ ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں اسی طرح بعد ملائکہ ہیں جو ساری دنیا میں سیاحیوں سے لبے ہیں اور جہاں کسی مجرس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں آگے کریکٹر ٹھہر جاتے ہیں اسی طرح بعد ملائکہ وہ ہیں جو شام تک ہمارے جو نام ہے امار ساری رات ہم کریں گے صبح کی نماز کے لے کے آسمانوں پہ چلے جائیں اسی طرح بعد ملائکہ ہیں جن کے دل میں قبض ارواح ہے ان کا سردار تو ملک المود ہے لیکن اس کے نیچے تو اللہ عالم کتنی ملائکا ان کی کیا تعداد ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے تو اب ان کا تو ایک ہی مقام ہے وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکتی جو ڈپٹی ہے وہ ڈپٹی ہے بس اس کے سوا ہوگا دوسر جیسے کہ سرکار ہے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جب علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل کبھی کبھی تو تم بھی بڑی دیر کر دیتے واہی لانے میں اور قرآن شریف لانے میں اللہ کے احکام لانے میں بہت دیر ہو جاتی ہے اور مجھے بڑا تمہارا انتظار ہوتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا وانا یا رسول اللہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی زیارت کا آپ سے زیادہ شوق ہوتا ہے آپ کو تو واہی کا انتظار ہوگا مجھے تو آپ کے دیدار کا شوق ہوتا ہے کہ میں حضر کی زیارت تو کر لوں گا نا اس بہانے سے لیکن یا رسول اللہ ہم تو حرکت نہیں کر سکتے ہم تو آسمانوں سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ اللہ حکم نہ دے ہم اپنی طرف سے کیا آ سکتے ہیں کہ جب چاہیں آ جائیں جب چاہیں چلے جائیں ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں تو لہذا مخلوق نوری کو تو آپ ایک طرف کر لیں ان کے لیے تو شریعت کی ضروری ہوتا ہے فرما فرما بردار عبادت المخرم لا یاسر اللہ فالون ہے نا اب باقی بچ گئی دو مخلوق ایک ہیں جن اور ایک ہیں انسان اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے پہلے زمین میں جنات کو آباد کیا گیا سب سے پہلے جو زمین کی آبادی تھی نا اس میں جن تھی اچھا وہ جب بڑھ گئے توالد تو ہوا تناسب ہوا ضروریات بڑھ گئی تو آبادیاں جہاں جہاں بڑھتی گئیں تو پھر شرارتیں تو ہوتی جاتی ہیں قدرتی بات ہے پھر اللہ بھاپ گئے پھر جرائم شروع ہو جاتے ہیں پھر جرائم شروع ہو جاتے ہیں جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے اب مثلا یہی ملک تھے ماشاءاللہ کتنا سکون کتنا دبانینت کتنا آرام کتنا راحت کہ منڈا یعنی سوچ ہی نہیں سکتا تھا ہم جب چھوٹے تھے یہاں بڑھتے تھے تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اصرف سے ایک مغرب سے ایک گھنٹہ پہلے تمام بازاریں تھوڑی سی تو بازاریں تھیں بازاریں کتنی ایک سفا مروا جو ہے جہاں سفا مروا دوڑتے ہیں سب سے بڑی بازار مکے کی ہے ہم طرف سے بازارے اور درمیان میں ہم دوڑ رہے ہیں اچھا ابھی ہمیں یاد ہے کہ جب وہ جناب کوئی سودا بھی خرید لیا صفا بھی دوڑ رہے ہیں شربت تھک گئے شربت بھی پی لی جا کے اور کوئی ویپسی بھی لے لی کھڑے کو ہو کے پی لی پھر دوڑ رہے ہیں تو چونکہ بازار کا ایک منظر تھا دونوں طرف دکانیں تھیں اسی طرح ایک دو بازاریں اور تھیں مرنے تو کوئی بازار ہی نہیں ہوتی تھی تو ساری دنیا جو مکے کے اہل مکہ تھے تو وہ جناب ٹھیک ایک گھنٹہ مغرب سے پہلے تمام دکانیں بند اور سب ہر بڑا ہے چھوٹا ہے تاجر ہے دکاندار ہے سارے اللہ کے حرم میں آ جاتے اور حرم میں آ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے اور نماز کے بعد پھر ہر آدمی جو ہے کسی نہ کسی عالم کے حلقے میں بیٹھا ہے جس کا جس سے محبت ہے اس کے درس میں بیٹھے ہیں, وہاں جا کے اسے درد سننا ہے اور کم از کم ماشاءاللہ اللہ کم از کم ستر ہلکا ہوتا تھا صرف حرم میں جو ہم نے بچپن میں دیکھا ستر جگہ درس ہو رہا ہے اور چوٹی کے اولبا ایک سے ایک بڑا محدث مفسر اور اس بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی زیارت اور جن کی صحبت اور جن کے درس میں بیٹھ کے پورے ایمان حاصل ہو تو ان سے سارے درس لیتے درس لینے کے بعد ایشا کی نماز ایشا کی نماز پڑھنے کے بعد ہر آدمی جاتا اور راستے میں سے آ, کچھ زیتون لے لیا اور کچھ آ, چیز جسے یہ جبنا کہتے ہیں کچھ جبن لے لیا اور کچھ وہ حالوا علیسا یا تہینہ یہ لے لیا اور سبولی یا گول قسم کی سفید روٹی جو ہے یہ لے لی بھائی رات کا کھانا لے کے چل گئے اور صبح کی گی رواج حرم میں اور اشراق تک حرم میں پھر نا سنیں ہر آدمی اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی آپ ان پرانے لوگوں سے اگر آپ بات کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کے اندر کتنا اللہ نے علم کے معلومات رکھے ہوئے لیکن جب جناب آبادیاں آب بڑھتی گئیں اور ہم باہر کے لوگ آتے گئے ہم کہتے تو ہے نا کہ یہ ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا ہے کہ ہم نے ان کو کتنا تنگ کیا ہے اسی لیے اب تو ان کے مثل بن گئی ہے کہ ہندی سندھی ساداد مکہ وہ کہتے ہیں کوئی ہند سے آیا کوئی سندھ سے آیا مکے کے سردار بن گئے ہم تو بکھرے ہیں اصل سادات مکہ تو یہ ہوگا ہے ابھی آپ پورے نظر دوڑائیں پورے ایسے بورڈ آپ کو ایک مکے والا نظر نہیں آئے سب کسی کے ساتھ دیکھ لیں گے آپ کوئی کسی کا ہوگا کوئی کسی کا ہوگا کوئی کسی ملک کا ہوگا, کسی ہوگا جو خالص مکی ہے نا وہ آپ کو ایک بھی ادب نہیں ہے شرط وغیرہ میرے ساتھ کالپورے پورے مکے میں ایک سرے سے کھڑے ہوئے جاتے ہیں دوسرے سرے تک کاروبار دیکھتے جاتے ہیں کہ کاروبار ان میں اہل مکہ کھاؤ اور مدینہ منورہ میں جب اللہ آپ کو لے جیا دیکھیں وہ سب لوگ میرے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ شریف لوگ نے کہا بھی ہم تو اتنی تقابل کر ہم تو جھوٹ نہیں بولتے ہم تو اس طرح کی پیشراری کر سکتے ہم تو اس طرح کا لوگوں کو دوکھا نہیں دے سکتے ہم تو یہ باتیں کریں سکتے ہیں اور جو سیدھے راستے پر چلنے والا اس کا تو آج کل وقام ہے ہی نہیں اس لیے وہ بیچارے آرام سے پیچھے آتے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ عرب جو ہے جو اب بھی اصل عرب ہے یقین کریں کہ ہم اس کے یعنی ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو یہ جو ہم بگڑے بگڑے لوگ ہیں وہ ہیں جو ہم ایک نسل دو نسل سے آئے ان کا دماغ خراب ہوا ہمارا راستہ ان سے بڑھتا ہے اور انہی کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ یہ جی عرب برے ہیں نوظ بلّہ سمن عوزب عرب کی محبت تو ایمان کی علامت ہے اللہ نے قرآن عربی رغت میں بھیجا اللہ نے اپنے انبیاء کو مادن عرب میں بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالی نے سرکار و حمل کو عرب میں بھیجا ہے اور اسی طرح آپ دیکھیں گے یہ تمام سرزمین جو ہے حجاز سے لے کر شام تک یہ مادن الانبیاء اب ہیں علیہم اللہ والتسلیم مشروطات و آپ مسجد اقسا دیکھیں گے تو ادھر ملے گا آپ اگر مسجد قبا دیکھیں گے تو ادھر ملے گی آپ مسجد رسول دیکھیں گے تو ادھر ملے گی آپ مسجد الحرام دیکھیں گے تو ادھر ملے گی مشاعر مقدسہ دیکھیں گے تو ادھر ملے گا مسجد اقسا دیکھیں گے تو ادھر ملے گا دورے سینہ دیکھیں گے تو ادھر ملے گا اور انبیاء کے مراکب ملادت دیکھیں گے تو ادھر ملیں گے آپ دیکھیں نا باقی پوری دنیا میں کوئی ایک جگہ بھی ہے یہاں کو ایک نبی پیدا ہوا اللہ جانتے تھے نا کہ جو لوگ پیروں کو خدا بنا لیتے ہیں اگر میں نے یہاں نبی پیدا کیا تو پھر میرا کام تو چھٹی ہوگا اللہ نے اپنے پیغمبر کو زمین میں بھیجی ہے کہ ماننے بیائے تو سدی بن کے دکھایا ہے اور نہیں ماننے بیا تو کھلے اپنی اور درمیان میں لگی لپٹی ہے ہی نہیں یہ تو ہمارے ملکوں کی عادت ہے کہ دونوں کو رادی رکھو دونوں کو رادی رکھو دل میں بغض ہو لیکن سر اور سر اور جب جہ یار بڑا حرامی ہے کیا کریں کرنا پڑتا ہے یہ ہماری خطرت بن گئی اس لیے اللہ نے ہمارے ملکوں میں نہیں بھیجے پہ اللہ جانتے تھے کہ اگر اس ملک میں ہم بھیجیں گے تو جو قوم ساتھ کو خدا بنا لیتی ہے جو قوم گاؤں کو گاؤ ماتا بنا لیتی ہے جو کام ادھر ملے گی آپ مسجد الحرام دیکھیں گے تو ادھر ملے گی مشاعر مقدسہ دیکھیں گے تو ادھر ملے گا مسجد اقسہ دیکھیں گے تو ادھر ملے گا پورے سینا دیکھیں گے تو ادھر ملے گا اور امبیا کے مراکز ملازر دیکھیں گے تو ادھر ملیں گے آپ دیکھیے آپ باقی پوری دنیا میں ایک جگہ بھی ہے جہاں کو ایک نبی پیدا ہوا اللہ جانتے تھے نا کہ جو لوگ پیروں کو خدا بنا دیتے ہیں اگر میں نے یہاں نبی پیدا کیا تو پھر میرا کام تو ہو گیا اللہ نے اپنے پیغمبر اس زمین میں بھیجے ہیں کہ ماننے بیائے تو صدیق بن کے دکھایا ہے اور نہیں مانیہ بیا تو کھلے بھوجال اور درمیان میں لگی لپٹی ہے ہی نہیں یہ تو ہمارے ملکوں کی عادت ہے کہ دونوں کو رادی رکھو دونوں کو لادی رکھو دل میں بغض ہو لیکن سر اور سر اور جلد کیا یار بڑا بھی ہے کیا کریں کرنا پڑتا ہے یہ ہماری حدمت بن گئی اس لیے اللہ نے ہمارے ملکوں میں نہیں بھیجیے پیغمبر اللہ جانتے تھے کہ اگر اس ملک میں ہم بھیجے گئے تو جو قوم سانپ کو خدا بنا لیتی ہے جو قوم گاؤ کو گاؤ مادہ بنا لیتی ہے جو قوم اگر چاہے تو بغیر اینٹی سیپٹک ادویا کی اپنا پیشاب پینا شروع کر دیتی ہے یہاں اگر میں نے پیغمبر بھیج دیے تو پھر اس کو یہ پتا نہیں اس خدا بنا لیں گے خدا کا کام تو ہم چھٹی ہو جائے گا اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس زمین میں ایک خاصیتیں ہیں اس میں تو اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جیل نباد ہوئے جب زیادہ ہوئے جھگڑے شروع کر دی فساد شروع ہو گیا اب جب کثرت ہوگی تو فساد تو ہوگا اب جناب لڑائی بھڑائی اور جھگڑے اور اللہ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ جا گئے وہ ٹھیک کرے فرشتے اترے انہوں نے جناب جنات کو مار مار کے ان کا برکس نکال اب جناب وہ بھاگے کوئی پہرا اور کوئی جزیروں میں اور کوئی کہیں اور جھپ گئے اس کے بعد اللہ نے آدم السلام کو بنا اسی بھی اللہ نے فرمایا کہ ان عید فی الارض عہد تو آپ اپنے عقیدوں کو صحیح رکھیں سمجھیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اللہ کا خلیفہ ہے یہ ایک بڑی مشہور بات ہے جس کو ہر آدمی اپنی زبان بھیجی آدم علیہ السلام وہ جی اللہ نے خلیفہ بنا کے بھیجا اللہ کا بھیجا ہوا خلیفہ وہ بھی اللہ کا بھی کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے خلیفہ تو اس کو کہتے ہیں جو بعد میں آنے والا خدا چلا گیا بعد میں ایسے خلیفہ ہے اللہ کے بندے اللہ کی ذات تو سب, کو سب کی خلیفہ ہو سکتی ہے کہ انت سا ہے سفر خلیفہ تو پھر کیونکہ اول بھی اللہ کی ذات ہے اور آخر بھی اللہ کی ذات ہے یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ پاک چلے گئے تو ان کے بعد جو آئے وہ خلیفہ ہو معنی یہ ہے خلیفہ کا کہ ایک تو یہ ہے کہ پہلی جو قومیں ہم نے دنیا میں آباد کی تھیں ان کے بعد چونکہ آپ کو ہم بھیج رہے ہیں تو آپ خلیفہ ہیں ان کے بعد جانے والے ہیں اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ پھر تمہاری اولاد میں آگے قیمت تک ہم جو نظر رکھیں گے وہ تمہاری اولاد کی ہوگی یا اللہ کم خلاف پھر وہ ایک دوسرے کے خلیفہ بندے چلے جائیں گے ایک آئے گا پھر دوسرا پھر دوسرا جیسے رات اور دن جو ہیں ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں وہ لڑ لئی رب نہ خل پتن کہ دن اور رات کو اللہ نے خلیفہ بنایا کیا بنا دن گیا رات آ رات گئی دن آگیا گیا تو خلیفہ کا مانا یہی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا کے بھیجا تو اب جناب یہ سمجھیں کہ باقی رہ گئی دو مخلوق جن اور انسان تو اب جنوں میں تو افضل انسان ہے تو اب اللہ نے جو نبی بھیجنے ہیں تو کس سے بھیجے فرشتوں کو تو بھیجنے کی ضرورت نہیں اچھا جداد جو ہے وہ اتنی اعلی نصب والی قوم نہیں تو اب باقی قوم کون سی بچی صرف آدم علیہ السلام اور بلت آدم اللہ نے اسی سے زمین کو آباد کیا اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر تقریباً دس صدیوں تک کوئی جھگڑا نہیں تھا کوئی اختلاف حضرت آدم علیہ السلام اچھا اسی طرح خدا کی شان ابھی, ابھی آپ دیکھ لیں کہ اب آپ چودہ سو تیئیس میں جا رہے ہیں اللہ کی رامت سے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے لے کر یعنی آپ یوں سمجھیں کہ پوری یعنی دس صدیاں جو ہیں اس میں کوئی اختلاف کوئی جھگڑا نہیں کوئی سر پٹپل نہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی چار چار مسجدیں نہیں بنی کسی مسئلے پہ جھگڑا آپ مجھے ایک کتاب دکھا دیں کسی یعنی دسویں صدی تک ایک کتاب مجھے دکھا دیں آپ جس میں کوئی جھگڑا ہو کہ جیسے آج کل جھگڑے ہیں فاتحہ پہ جھگڑا امین پہ جھگڑا رفے پہ جھگڑا اور جناب ہاتھ باندھنے پہ جھگڑا اور مصل پہ جھگڑا بطر پہ جھگڑا تراوی پہ جھگڑا اللہ پاک رحمت فرمائے اللہ سب کو اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ آخر سرکار تو عالم کے بعد خیر القرون کا دبانہ آئے صحابہ تابعین تبہ تابین پھر میں محددین اب میں محدین یہ سارے جھگڑے تو آئے نہیں مسئلہ موجود رہا اختلاف کا صحابہ ہے اس کے قائل دے بعد اس کے قائل دے جھگڑا کوئی دے. کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی مسئلہ ہی اب جیسے دیکھیں گے حتیٰ کی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہراج کا مسئلہ ہے بادشاہبہ کہتے ہیں حضور پاک نے اللہ کی زیارت فرمائی ہے بادشاہبہ کہتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھا آپ اختلاف تو موجود ہے مسائل مسئلہ دو طرح صحابہ میں موجود ہے لیکن کسی نے ایک دوسرے کے خلاف کتاب لکھی ہو فتوا دیا ہو اور کسی نے کہا کہ نہیں جناب یہ نہیں مانتا ہے وہ تو بالکل حضور کی شان کی کمی کر رہا ہے تو ایسے سارے جھگڑے جو ہیں یہ بعد میں پیدا ہوئے اور یہ اللہ کی شان ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد بھی دس صدی تک کوئی جھگڑا نہیں دس صدی کے بعد جناب اب جھگڑے شروع اب جھگڑے شروع ہوئے اختلافات شروع ہوئے باتیں شروع ہوئیں قتل شروع ہوئے فساد شروع ہوئے پھر اللہ نے سب سے پہلا رسول جو ہے وہ حضرت نو علیہ السلام کو بھیجا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام شریعت لے کے آئے ہیں تو اب عالیہ نے میری ساری تنہید باندھنے کا مطلب یہ تھا کہ سرکار دو عالم سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام تک ہمیں یہ ہمارے عقیدے کا جز ہے کہ یہ تمام کے تمام بشر ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے اعلیٰ برتر انبیاء ہیں انبیاء سے اعلیٰ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسولوں سے اعلی الازم من الرسل ہیں اور ان سب کے سردار جو ہیں ان سیدنا یہ محمد الرسول اللہ ہیں تو جب ہم کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر ایک منٹ کے لیے بھی ہمارے دماغ میں یہ خیال آ جائے کہ محمد الرسول اللہ شاید بشر نہیں نور ہیں تو اب تشکیق آ گئی تو ایمان دوبارہ ختم ہو گیا ہم تو شک میں پڑ گئے پھر ایمان تو یقین کا نام ہے تو ہمارا اسی وقت ایمان ختم ہو گیا لوگ تو اس کو معمولی سی بات سمجھتے ہیں اچھا اب جناب بات سنیں میں نے جو سب کا درس میں کی تھی تو انشاءاللہ اللہ کرے وہ بات آپ کو یاد آ جائے اصل میں بات یہ ہے کہ عقیدے کی باتوں میں تو کڑواہٹ ہوتی ہے سختی ہوتی ہے اسی لیے تو لوگ انبیاء بھی السلام کے ساتھ بھی جھگڑتے تھے نا باقی جو چلو کوئی تاریخی واقعہ تو کوئی دلچسپی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں آ گئی لیکن عقیدے میں تو اطلاعی بات ہے کہ سختی ہو اب جناب سنیں کہ بھائی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سید آپ مصطفیٰ بشر ہیں سید البشر ہیں اب جناب یہ سمجھیں ٹھنڈے دل سے آپ غور کریں کہ چلو اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر وہ یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں جناب حضور بشر نہیں کیا ہے نور تو اب یہ اچھا وہ تو سمجھے گا نا کہ میں حضور کی شان بیان کر رہا ہوں نا? وہ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم نور کہنے والے جو ہے ہم حضور کی شان بڑھا رہے ہیں بشر کہنے والے حضور کی شان کو گھٹا رہے ہیں ان کا عقیدہ یہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کمال ہے جی ہم بھی بشر اور تم بھی بشر نبی بھی بشر لاہور وغیرہ دیکھو جی یہ حال ہے نا یہ, یہی تو گستاخی ہے کہ کمال ہے جی ہم جیسے گناگار بھی بشروں اور نبی باغ بھی بشروں لیکن دوسری طرف انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر ہم بشریت کا انکار کر دیں تو پھر آپ کے والد محمد ابن عبد اللہ کا اقرار کیسے کریں ٹھنڈے دل سے غور کریں سوچ کہ آپ کے والد عبداللہ ہیں والدہ بی بی آمنا ہے دودھ پلانے والی بیوی بی حلیمہ ہیں تو جب حضور بشری نہیں تو یہ تو سارا سلسلہ ختم ہو گیا تو یہ تو مسئلہ ہے کہ مسئلہ ولادت کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا اچھا اگر ہم کہیں کہ حضور بشر نہیں تو پھر سیدہ خدیجہ سے نکاح کس کا ہوا نور کا نکاح ہوا بی بی عائشہ سیدہ خدیجہ ازواج اب اچھا پھر حضور کے بیٹے حضور کی بیٹیاں تو اگر حضور کی ذات مبارک بشر ہی نہ ہو تو پھر یہ ساری نسبت ہم کی دل کریں گے آپ ٹھنڈے دل, دل سے سوچیں کہ ایمان بچتا بھی ہے کہ ایمان بھی ایمان اللہ ہو جاتا ہے یعنی ولادت کا انکار اچھا جی بی بی علیمہ سادیا کا دودھ پیا نور بھی دودھ پیتا ہے کیا کوئی مولوی اکٹھے ہو گئے ہمیں دکھائے کہ جبری علیہ السلام فلاں گھر میں آئے دودھ پیتے تھے ٹھنڈے دل, دل سے جھگڑے کی بات نہیں ہے یہ تو نہیں نا کہ صرف باتیں کہہ دی جائیں بات کے اندر کوئی وزن تو ہو نا یہ ماننا تو نہیں رہے کہ جو عقیدت میں میں کہہ دوں یہ مانا نہیں عقیدت کا کہ آپ نعوذ باللہ ولی کو نبی بنا دیں اور نبی کو خدا بنا دیں یا یہ بھی تو پھر ایک محبت کا رنگ ہے نا جو کہتے ہیں جی جو درجۂ روابط کہتے ہیں کہ درجۂ ولایت جو ہے نا یہ درجۂ امامت جو ہے تو نبوت سے بھی بڑھ کر ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی تو امام ہے اور درجۂ امامت جو ہے وہ نبی سے بھی بڑھ کر ہے اب یہ تو ماننا ہوا کہ جو جس کی بردی آئے جو آئے وہ کہتا چلا جائے تو اگر ہم حضور کی بشریت کا انکار کریں گے یاد رکھو تو ولادت کا انکار ہوگا رضاعت کا انکار ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے سارے واقعات کا انکار ہوگا حضور کا شباب حضور کے نکاح حضور کی شادی مبارک حضور کی اولاد حضور کی بنات حضور کے ازواج متحرف اس ساری شریعت کا ہم انکار کرو. یہی تاریخ ہے باقی یہ کہنا جی کہ چونکہ ہم بھی بشر اور حضور بھی بشر یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی دیکھو نا اللہ کی شان ہے ایک پتھر ہے جو مسجد میں لگا ہے ایک پتھر ہے جو سڑک میں لگا ہے اور ایک پتھر ہے جو کابے میں لگا ہے تو وہ بھی پتھر اب جنس کا تو انکار نہیں کر سکتے جیسے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی ہیں تو بشر جیسے یاقوت ہے تو پتھر جتنے وہ ہیں ہیں پتھر ہیں لیکن جناب اب ایک یا جو ہے وہ تو بلکہ ایک لطیفہ ہے ہمارے وہ ایک دوست ہیں اپنا تو منصور صاحب بہت بادشاء اللہ تو ان کا اصل کاروبار جو تھا نا جی وہ یہ ہے پتھروں کا اس میں انہوں نے باقاعدہ ڈگری حاصل کی ڈپلومے حاصل کیے اور حکومت پاکستان کے جو اس قسم کے محکمے ہوتے ہیں اس میں رہے کافی عرصہ اس کے بعد جو انہوں نے بہت بڑا ان کا بزنس ہے ماشاءاللہ تو اب اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ پہلے تو ہیرے کے ہیرے میں نے اس کا ہمیشہ کہا تو اب ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں حضرت شیخ علی شیخر ولی اللہ مرا اس میں کراچی میں تو اب ان کے وہ یعنی شاگرد بھی ہیں اور ساتھی بھی ہیں تو میں نے اس سے کہا میں نے کہا حضرت یہ آدمی پتھروں میں سے ہی ڈھونڈ نکالتا تھا اسی طرح انسانوں میں بھی اس نے ایک ہیرا ڈھونڈ لیا نا آپ کی سو بتاضر ہو گئی اس کو اب وہ خود بھی عالم ہے ماشاء ابھی یعنی وہ خود بھی عالم ہے مشورہ بڑا سنجیدہ سم سمجھدار عالم ذہین عالم کیونکہ استاد جو اچھے ملے جب استاد اچھے ملیں گے تو شاگرد تو پھر موتی پیدا ہوں گے تو اس سے ایسے بات ہو رہی تھی ہم نے کہا کہ بھی دیکھیں قرآن میں تو ہیرے کا ذکر ہے نہیں الباس کا تو کہیں ذکر نہیں آیا قرآن میں کان نہ ہن البتہ یاقوت و مرجان کا ذکر آیا ہے اور اسی طرح ال کا ذکر آیا ہے تو لیکن اب آپ کے ہاں قیمتی تو یار وہ الباس ہوتا ہے اور قرآن نے یاقوت کا ذکر کیا ہے عجیب بات ہے جو بڑی قیمتی کی تھی اس کا تو ذکر ہی نہیں آیا قرآن پاک میں تو انہوں نے کہا نہیں مکی صاحب جو کہ آپ ان کو نہیں سمجھتے ہیں ہمارے ہاں ایک مثال ہے کہ یاقوت کی دلالیوں میں ہیرے ملتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہیرا تو کچھ بھی نہیں ہوتا یاقوت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یاقوت کی دلالیوں میں ہیرے مل جاتے ہیں تو نے کہا ہی کچھ نہیں ہے جس چیز کا اللہ نے قرآن میں نام لیا اس میں حکمت ہے اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ یا کود بھی پتھر ہے لیکن لگ کل ہاجے نہیں یہ تو نہیں کہ اس کو عام پتھر کے برابر سمجھو گے اچھا جیسے ہم بھی سنتے ہیں خدا بھی سنتا ہے لہذا برابر ہو گئے خدا ہو گیا بھئی بندہ بھی تو سمی ہے نا اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو یا اللہ اس سمیع کے اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا تو اب سمی اور بصیر اللہ کی بھی صفت ہے تو اب کہیں گے کہ جی سمی اور بصیر نہ کہو کیوں خدا بن جائے گا اسی میں تو وہ دھوکھے لگے جن لوگوں نے پھر وحدت الوجود کے چکر میں آ گئے کہ ان نے کہا کہ جناب اصل میں کیا جھگڑے کرتے ہیں یہ جو بس آپ آپ خدا ہیں جناب خدا جی ہر چیز میں خدا ہے بس انہیں کہا تم گردن ذرا گردن جھکائی دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو اللہ کو بس دل میں بٹھا رکھا ہے جب چاہتے ہیں اس کو دیکھ لیتے بھائی اللہ کے بندے کو عقل کی بات کریں کو سوچیں کہ ہم کہہ کیا رہیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر انکار بشریت کرو گے سب سے پہلے تو اللہ کی قرآن کا انکار ہو گیا اور قرآن کا انکار کفر ہے کہ کل انما انبشرم اسلوکھم یو ہا اللہ نے فرمایا بلحمدی محمد مصطفیٰ اعلان کر دیں کہہ دیجیے انما انبشرم اور ان حسر کے لیے ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں انا بشرون میں بشروں اب یاد رکھیں جیسے اللہ نے آدم کو خلیفہ بھی فرمایا ہے اللہ نے آدم کو انسان بھی فرمایا اللہ نے آدم کو بشر بھی فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام آدم بھی فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ بشر کے نام میں بھی کوئی توہین نہیں واللہ سب سے پہلے آدم پہلے نبی کو اللہ کی فرمایا denn... جد آدم یا نام ہے بقید آدم اللہ یا آدم اسکون نام ہے آدم اور کہیں فرماتے انی فی الارض خلیفہ اور کہیں پر خلقنا الانسان اور کہیں پر خلق خلقل انسان سالن کل فخاری و خل کل من نار اسی طرح اللہ ترک انی خالق بشرن تو آپ کا نام بشر بھی آیا خلیفہ بھی آیا آدم بھی آیا انسان بھی آیا لہذا اگر نعوذ باللہ اس میں کوئی لفظ احانت کا ہوتا اللہ اپنے پیغمبروں کی شان بیان کر اس لیے یہاں کلمہ یاد رکھیں، انما الا انما بشر یہاں انما کا کلمہ ہوگا وہاں حسر کا پیدا ہوگا یعنی چیز جو ہے بالکل مشہور ہو کے پکی ہو گئی فرمایا میں کہتے میرا مدنی محمد مصطفی آنا بشر ہوں اللہ یہ کافی ہے سمجھنے کے لیے فرمایا میں کہہ دوں آنا بشر ہوں میں صرف یہ نہیں کہ بشر بلکہ میں تمہاری مثل ہوں جیسے تم ماں کے بتن سے پیدا ہوئے میں بھی ماں کے بتن سے پیدا ہوا میں بھی اپنی اماں کے بتن میں نو مہینے تک رہا اس لیے بھی, بھی فرماتی ہے کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بتن مبارک میں تھے میں حمل سے تھی اور کبھی کبھی میں مکے کی وادیوں میں پہاڑوں میں سے گزرتی تھی تو مجھے آواز آتی تھی کہ مبارک ہو آمنا تجھے قد حملتی بھی محمدہ کہ تم محمد مصطفا کے تیرے وطن کے اندر اللہ کا نبی ہے تم اس کا حمل اٹھا کے چل رہی ہو پر بات یہ میں حیران ہوتی کہ کہاں سے آواز آتی ہے لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا حضور مشرو کم اور پھر جیسے ولادت ہوتی ہے اسی طرح بی بی کی حضور کی ولادت ہے اس لیے ولادت کی پوری حدیثیں قرآی میں موجود ہیں واقعات موجود ہیں کہ سرکار دو عالم کے گھر میں پیسہ نہیں سرکار دو عالم کے گھر میں اخراجات نہیں پہلے بہت ہو گئے ہیں بی بی آمنا ہے یا عبد المطلف ہیں اور حضور کی ولادت کے بعد کاہن بھی دوڑے جن بھی دوڑے انسان بھی دوڑے آ پھر حضور کا بی بی حریمہ کے گھر میں جانا آپ کا دودھ پینا مدت رضاعت پوری کرنا پھر آپ کا شباب ہے پھر آپ کا نکاح اس لیے فرمایا میں میرے اللہ نے میرا مدی کر دو انشر بشر کم میں بشر ہوں, میں تمہاری طرح ہوں میں جن سے بشر ہوں اور فرمایا کہ حضور نے فرمایا آنا سید گل دے آدم میں آدم کی اولاد ہوں لیکن اللہ نے مجھے آدم کی اولاد میں سردار بنایا ہے تمام مخلوقات میں اللہ نے سب سے مجھے زیادہ شان بختی ہے سارا ایران اور حضور نے فرمایا انبشر جیسے اللہ نے فرمایا نا کل انب شرن و اس لیے حضور نے بھی اسی کلمے کو استعمال کیا فرمایا انما انا بشر لوگوں سن لو کہ میں بشروں انسان ہوں انسا میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تمہیں غصہ آئے تو اس لیے خیال رکھا کرو چونکہ میں بھی انسان ہوں میں بھی بشر ہوں میں بھی سید بلد آدم ہوں اور میں آمنہ کا لال ہوں, میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلف کا پوتا ہوں میں ابھی طالب کا بھتیجا ہوں میں سیدہ خدیجہ کا شوہر ہوں اللہ نے یہ سارے مقام میرے نبی کو دیے تھے تاکہ قیامت تک حضور کا ہر عمل ہمارے لیے نمونہ بن سکے اگر ہم نے ایک بیٹی کے باپ کا عمل دیکھنا ہے تو پھر فاطمہ کے ابے کی جھلک دیکھو اگر ہم نے ایک شوہر کا کردار دیکھنا ہے پھر خدیجہ کے شوہر کا کردار دیکھو عائشہ کے شوہر کا کردار دیکھو ایک فوجی نے سپاہ سالار کا کردار دیکھنا ہے جنگ بدر اور عہد میں میرے مدھی کا کردار دیکھو ایک آدمی نے مہاجر بن کے زندگی گزارنی ہے حضور کی مکے سے مدینے تک ہجرت کا کردار دیکھو اور ایک آدمی اگر فقر و فاقہ کی زندگی گزارنی ہے تو میرے مجنی کے پیڑ پہ پتھر باندھے ہوئے دیکھو حضور کی زندگی تو نمونہ ہے اگر ہم نے بشریت کا انکار کر دیا تو سارا دین ختم ہو گیا سارا دین ختم ہو گیا اسلام ختم ہو گیا حقیتا ختم ہو گیا یہ کون سی محبت ہے اچھا بات جاہل بتا کہتے کیا اس کا جواب کیا دیتے کہ قل انما یو ها, یو ها کہتے ہیں جی وہ ایک ان کا تھا لباق رحمت فرمائے بہت بڑا محبت ہے دعا یعنی آپ دیکھیں کہ عدول صلی اللہ علیہ وسلم جل کے فرمائے اور حقائق ہے حقیقت بھی ہے چونکہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک صرف سچی نکلے گا کہ میں اپنے ابا سیدنا ابراہیم الخلیل کی دعا ہوں کیا دعا ہوں مانا قرآن میں موجود ہے کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل تشریف لائے اور اللہ کے حرم میں آئے جہاں انہوں نے بڑی دعائیں فرمائی ہیں وہاں ایک دعا یہ کی تھی کہنا وبا رسول یتلو الم آیاتی کا ویو الم الکتابا ویو ذکیم ان کا انت لازیز اللہ سید ابراہیم نے یہاں اور دعائیں مانگی ہیں اور خدا کی شان ہے کہ میرے آقا حضرت ابراہیم ابو الانبیاء علیہ السلاۃ والتسلیم کی جو جو دعائیں مانگی گئی ہیں نا اللہ نے ساری قبول فرم مرلہ اللہ کی مرضی ہے اللہ چاہے تو امبیا کی بھی قبول نہ فرم لیکن سیدنا ابراہیم الخلیل جو ہیں خلیل اللہ جو ہیں اللہ نے ایسی شان انہیں بخشی ہے اللہ نے ایسی عظمت انہیں عطا فرمائی ہے کہ جو سیدنا ابراہیم الخلیل نے مانگا ہے نا اللہ نے سب دیا کیا آپ دیکھیں گے کہ آپ سر زمین حرم میں آتے ہیں الحمدللہ مکہ میں رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں آپ ہر بات کو سمجھنے والے بھی ہیں یعنی آپ پورے اس حرم پہ آپ نظر ڈالیں آپ پورے حج کے مناسب پہ نظر ڈالیں آپ مشاعر مقدسہ پہ نظر ڈالیں جس چیز پہ بھی نظر ڈالیں گے اس کے پس منظر میں سید ابراہیم اور خلید آپ کاپے کا طباف کرتے ہیں بینا ابراہیم ہے آپ حضرت سرد جناب اس میں لگاتے ہیں تو اس کے نصب کرنے والا ابراہیم ہے آپ جناب جب مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے دو رکعت پڑھتے ہیں تو سید ابراہیم الخرید ہے آپ جب جب ماشاءاللہ اللہ دم زم پیتے ہیں بھرتے ہیں لے جاتے ہیں اس کے ساتھ کون ہے سید رائے اسماعیل جو سید ابراہیم الخرید کے بیٹے ہیں آپ جب صفا ملوا دوڑتے ہیں تو وہ کیا ہے بی بی رائے ابراہیم الخلیل کی زوجہ اور سعید اسماعیل کی اماں کا دوڑنا ہے وہی صفا ہے آپ منا میں جاتے ہیں رمیت جمرات کرتے ہیں یہ کیا رمیت جمرات ہے یہ وہ بات ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے پتھر مارے وہاں کو شیتان تھوڑا بندا ہوا ہے بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہوتا ہے نا کہ شیطان شہر بندھا ہوا ہے وہاں ہم اس کو مارتے ہیں تو خوفی والی بات یہ بھی اس سیدنا ابراہیم کی یاد ہے کہ جب آپ قربانی کے لیے جا رہے تھے پھر کسی جگہ شیطان نے روکا تھا کہ ابراہیم کیا کر رہے ہوئی آدمی اپنے بیٹے کو بھی ذفر کرتا ہے خود تمہارا خواب ایسا ہے بس خیال ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ قربان کرو اللہ نے حکم دیا تو آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کنکری ہماری شیطان ہٹ گیا پھر روکا پھر روکا تینوں مقامات پہ آپ نے اس کو کنکری ہماری کیونکہ یہی وہ جگہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ جائیں گے جبرت القبش اور جہاں جبرت الاولہ ہے اس سے آگے آپ جائیں گے تو مسجد خیف آ جائے گی یہی وہ جگہ اسی طرح میں مقام تھا جہاں سید ابراہیم نے قربانی کی تو وہاں بھی ابراہیم آپ قربانی خریدنے جائیں گے تو سیدنا ابراہیم یعنی آپ پورے مناسب و مشاعر پہ نظر ڈالے تھے براہیم القریل نظر آتے ہیں اور یہ سارا اچھا یہاں اسماعیل کا رہنا یہ سارا منظر کیا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک مطالعہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتم الانبیاء کے لیے امام الانبیاء کے لیے سید سعید الآرین کے لیے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمین سجائی جا رہی تھی کہ یہ سب کچھ بن جائے اور آخر میں میرا آخری نبی محمد مسلم بار. صلی اللہ علیہ وسلم تو اب جناب دیکھیں گے سعید ابراہیم نے پھلوں کی دعا مانگی سعید ابراہیم نے کابت اللہ کی مقبولیت و محبوبیت کی دعا مانگی اللہ کے اللہ سے ان کے رزق میں برکت کی دعائیں مانگی آپ نے جناب ساری دعائیں اللہ نے ساری منظور کی اور اس میں ایک دعا تھی کہ میرا اللہ اب یہ تیرا گھر بن گیا ہے کیونکہ خلیل سمجھ گیا ہے کہ میرے بیٹے کی قربانیاں میرا بیٹے کو چھوڑنا پھر اللہ کا مجھے حکم دینا اللہ کے اس گھر کو دوبارہ بنانا اس کا مطلب ہے کہ کوئی حکمت تو ضرور ہے یہاں کسی کو بھیجنا تو ہے اللہ نے تو آپ نے دعا مانگی کہ واپس بھی اور کہیں آتا کہ اللہ رسول بھیج نبی بھیج پیغمبر بھیج لیکن ان میں سے بھیج باہر سے نہ آئے کیونکہ باہر سے آئے گا تو اجنبی کی بات کو ماننا بڑا مشکل ہوتا اب دیکھیں نا کہ آدمی کتنا زور لگا لے لیکن جو آدمی میں تفاوت ہوتا ہے نا وہ ہزار آدمی ہو لیکن وہ فتنی بات ہے نیچر ہے وہ لازم رہتا ہے یعنی آپ دیکھ لیں کہ مہاجرین و انصار جیسی صداقت و قوت کسی میں ملے گی جس کی مثال پر رہے الزمے نہیں لیکن وہ حاجر مہاجر کہلائے انصار انصار کہلائے نام تو رہا نہ آخر بار تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر بھیج دیتے کسی شام سے بھیج دیتے اللہ چاہتے یمن سے بھیج دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ساری سرزمین شام جو ہے حجاد سے لے کر شام تک یہ تو ماد الانبیاء ہے یعنی یہاں تو اللہ نے ہزار نبی پیدا کیے ہیں تو ایک اور نبی بھی بھیج عشا علیہ السلام وہی آئے عیشا علیہ السلام وہی آئے یاقب علیہ السلام وہی آئے ابراہیم الخلی علیہ السلام وہی آئے حضرت لوت وہی آئے سارے پیغمبر یہ منطقہ جو ہے نا جی آپ یوں دیکھ لیں کہ آپ مدین منورہ سے اگر سفر کریں آپ راستے میں جائیں گے تو کہیں آپ کو قوم آد نظر آئے گی کہیں آپ کو قومی سمود نظر آئے گی کہیں آپ کو قوم شعیب نظر آئے گی کہیں آپ کو دل کے قریب جا کے قومی لوت نظر آئے گی کہیں آپ کو وہ یمامہ نظر آئیں گے کہیں اسابر رس نظر یہی ساری یہی سرزمین تو ہے جو بری لیکن ان کی دعا کیا تھی کہ کہنا بب تھی مسود اللہ ان میں سے بھیج ان قریش میں سے مکے والوں میں سے بھیج کہ جو ان کے اندر سے آئے گا اسی کی بات مانی جائے اسی لیے اللہ نے ہر پیغمبر کے بارے میں فرمائی رات نم بھائی دام یعنی قومی بھائی الا سمودا خاؤ سالحا سمود کے بعد ہم نے ان کے بھائی یعنی ان کی قوم میں سے صالح کو بھیجا ہے اسی طرح و علا مدیٰ خاؤ شائبان تو اللہ نے ان قوموں میں سے پیغمبر بھیجی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی دعا ہے اور حضور کیا فرماتے فرمائیں ان اللہ <سؤال> کنانت ملد اسماعیل اللہ نے ملد اسماعیل میں یعنی اولاد اسماعیل میں کنانا کو چن لیا اور کنانا میں سے قریش کو چن لیا قریش میں سے بنو حاشم کو چن لیا اور بنو حاشم میں سے اللہ نے مجھے چن لیا اور ایک بات جہاں اپنی عظمت شان ہے وہاں بتایا جا رہا ہے کہ میرا نصب یاد رکھو میں کون ہوں اور نصب یاد رکھو کہ میرے لیے دعا کسی نے مانگی ابا نے تو اگر کوئی مخلوق کو نور کی ہو نور سے پیدا کی جائے وہ کسی کو ابا تو نہیں کہہ سکتا سیدنا نا علیہ السلام نے کبھی کسی کو ابا کہا سیدنا نامی نے سسافیل نے اللہ کے فرشتوں نے کبھی کہا ہے کہ جناب میرا ابا میرا دادا میرا نانا کیونکہ جب نور کی بات ہوگی تو نور کو تو اللہ نے مل پیدا کیا اپنی قدرت سے ہے قلف سے پیدا کر دیا اور نوری مخلوق پیدا کر دی یہ توال و تو تناسب تو ہے یہ انسانوں میں ہے جنوں میں ہے یا اس کے بعد اللہ نے جو باقی مخلوق بنائی ہے تیور ہیں پرندے ہیں صبح ہیں ایوانات ہیں باقی جتنے ہیں اکشا میں ان میں بھی تبال و تناسب ہے اللہ نے ان میں بھی رکھا ہے سلسلہ تو اسی لیے ایک لفظ یاد رکھیں کہ آپ پتا کہہ دیتے نا کہ انا دعوت ابراہیم بات تو سمجھیے جو بات میں حل کر رہا ہوں اس پہ تھوڑی توجہ دیں حضور اگر یہ کہہ دیتے کہ ان دعوت ابراہیم الخلی روح عیسارولہ تو کیا بات ہے کیا فرق پڑ جاتا نہیں حضور اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں کہ میری بشریت میں شبو کرو گے تو ایمان نہیں رہے گا اس لیے ابراہیم کا نام لیا تو ساس اب بھی ہونے کا ذکر کیا اور عیسیٰ کا نام لیا تو بھائی ہونے کا ذکر کیا اور پھر اپنی ماں کا نام دیا کہ جیسے ایک انسان کے اہم رشتے کیا ہوتے ہیں یا باپ ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے یا ماں ہوتی ہے حضور نے اپنے نے تینوں رشتوں کا ذکر کیا کہ جہاں میری شان سمجھو وہاں یہ بھی دیکھ لو کہ میری ماں ہے میں اس کے وطن سے پیدا ہوا ہوں میرا ابا ہے اس کے بعد میرا بھائی ہے اور میرے رضائی بھائی ہیں اور میرے اوپر سارے وہ مراحل گزرے ہیں جو تم پہ گزرتے ہیں تاکہ حضور کی بشریت میں کسی قسم کا کوئی شُب اسی پر میں کیا ندا تو ابھی براہیم تو عیسیٰ بھی میرے بھائی ہیں اچھا عیسیٰ کیسے بھائی ہیں یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے کہ بھائی جو ہوتے ہیں نا جی ایک تو وہ ہوتے ہیں جو شکیق کہلاتے ہیں ماں باپ ایک ہے یہ بھائی ہیں جن کو آپ حقیقی بھائی بھی کہہ دیتے اسی طرح ایک بھائی ہوتے ہیں اللہ بھی اور ایک ہوتے ہیں اقیاتی بال بھائی وہ ہوتے ہیں کہ باپ تو ایک ہے لیکن ماں الگ ہے باپ ان کا ایک ہے کہ اسے ایک دوسری شادی کر لی اچھا بال بھائی یہ ہوتے ہیں کہ بھئی ماں تو ایک ہے لیکن باپ الگ ہے ایک عورت کی پہلے اولاد تھی پھر اسے دوسری شادی کر لی اس سے بھی اولاد ہو گئی تو اب اللہ تبارک وہ تعالیٰ کے پیغمبر جو ہے وہ سب بھائی کیونکہ سب بولتے ہیں آدم حضور نے فرمایا کہ وہ عق شارت عیسا کہ میرے بھائی سیدنا عیسیٰ دینا عیسا نے ورنہ حضور فرما دی عیسا روح اللہ نے بشارت دی عیسیٰ کالی اللہ نے بشارت دی عیسیٰ رسول اللہ نے بشارت دی اور بھی تو شان والے لفظ ہیں نا لفظ عقیقہ کہنا کہ میرا بھائی تاکہ امت کو سمجھ آ جائے کہ میرا بھائی بھی ہے میرا باپ بھی ہے میری ماں بھی ہے خبردار کہیں ایسا نہ مجھے خدا کے نور کا ٹکڑا بنا کے کافر ہو جاؤ میری بشریت کا انکار کر بیٹھو گے تو پھر نبوت کا انکار ہوگا اور ایک نبی کا انکار جو ہے وہ سارے نبیوں کا انکار تو یہ قیدا ہو اچھا عیشاء السلام نے بھی شادی کیا بمبشرن بے آتیم احمد ان نے خبر دی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا یاد رکھو کہ حضور کا نام آسمانوں پہ احمد یعنی قرآن میں جس نام کا ذکر آیا ہے وہ احمد اور زمین میں آپ کا نام محمد اس لیے حضور نے برنا انا محمد ہوا ان احمد محمد بھی میرا نام ہے احمد بھی میرا نام ہے اور فرمائحشر فرمائم و انل عاقب الید سباد نبی کہ حاشر بھی میرا نام ہے عاقب بھی میرا نام ہے جس کے بعد نبی کوئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایک بات یاد ر کہ احمد اور محمد میں فرق کیا ہے محمد کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ بدا کی جائے سنا کی جائے اور احمد کا مانا ہوتا ہے کہ جس نے سب سے زیادہ اپنے اللہ کی سنا کی اس لیے دو ناموں میں پر ایک ہے وہ کہ ساری کا اینات نے جتنی صلاح اور مدا حضور کی, کی ایسے اور کس کی ہو سکتی اور پھر اس کی مدہ کا کیا کہنا جس کی اللہ خود صفت بیان کرے اس لیے محمد ہیں اور پھر احمد ہیں کہ ساری ساری رات مسلح پہ کھڑے ہیں اور پاؤں سوج جاتے ہیں ورم آ جاتی ہے اور ربی بھی عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے جنت کا پروانہ دے دیا مالک بنا دیا آپ سے پہلے تو کچھ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ نے آپ کی پہلی کسی سب باتیں معاف کر دی ہیں پھر اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے پر میں فلاق اب دن شکورا کیا میں اپنے اللہ کا بندہ شکر گزار نہ بنوں اور یہاں بھی نظر ڈالیں نے یہ نہیں فرمایا اپنا کون رسولا شکورا افلا اکور و نبی شکورا میں افلا اکوڑ و اب تاکہ امت کو مسئلہ سمجھ ہے بشریت کا کہ میں عبد ہوں میں نور نہیں میں خدا نہیں میں اللہ تبارک و تعالی کے جلوے کو انسانی شکل میں آنے والا نہیں بلکہ میں تو اللہ کا عبد ہوں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اسی لیے اب آپ قرآن پہ نظر ڈالیں جیسے ادیب پہ نظر ڈالتے ہیں چھوٹا سا قرآن میں نظر ڈالے کہ جب حضور کو اسلام و راج ہوا ہے یہ تو شان والا مقام ہے نا جی اتنا بڑا شان تو کسی کو نہیں ملا نا کہ ایسا میں ہو جائے کہ اسرا اور نعراج کی تو کوئی مثال نہیں ملتی ہے نا کائنات کسی پیغمبر کے ساتھ ایسا چاند نہیں ہوا جو حضور کے لیے ہوا ہے یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے منکرین جو ہیں سوشلسٹ ہیں داریا ہیں شیوئین ہیں کفار ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں کہ جی دیکھو ایک انسان کیسے اوپر جا سکتا ہے ما اور آسمان و زمین کے درمیان میں تو کرا ہوائی ہے پھر کرایہ مائی ہے پھر کرا ناری ہے ان قرآن سے گزرنے کے بعد پھر حضوروں کے تھے آ کر چلے گا یہ خود چاند پہ چلے جائیں تو جائز ہے وہ تو آپ مان لیں اس لیے کہ دیکھو جی ہم تو گئے ہیں تصویریں لائے فوٹو لائے لیکن اگر اللہ تبارک بتا اپنے پیغمبر کو لے جائے تو بڑا مشکل ہے تو اس لیے یہ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے تو اس میں ہم پھر چلے جائیں گے اب سمجھیں کہ یہ میراج کرانا تو بڑی شان والی بات تھی نا تو یہاں تو اللہ فرماتی سبحان اسرا بے رسور ہی بخلی دہی بےحبیب ہی بے نور ہی دیکن نہیں اللہ فرماتے اسرا بے اب حالانکہ یہ تو شان والا وقام ہے یہاں کہتے ہیں ہم نے سیر کرائی اپنے رسول کو شک ہے رسول ہے اپنے پیارے نبی کو شک ہے سرکار دو عالم نبی ہے اپنے خاتم الانبیاء سب سے آخری پیغمبر کو کوئی شک نہیں لیکن اللہ فرماتے ہی اب عبد, جو ابدی اتنی سے پت لگائی گئی اچھا اس کے بعد جب اللہ نے پائی کی تو وہاں بھی کیا فرماتے وہاں او ہاں الا ماں او وہاں بھی اللہ سے عبد لگاتے ہیں کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ مراج کا منظر ایسا ہے یہ مقام ایسا ہے کہ آمنا کا لال آسمان سے گزر کے سدرت المتہا پہ, پہ پہنچ جائے اور سدرت المتہا سے بھی بعد روایات کے مطابق رف رف پہ آپ آگے چلے جائیں اور اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں تو جب یہ مقام آئے گا تو کہیں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں کہیں وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ حضور ہاں دیکھو جی نور تھے اوپر چلے پڑا اس اللہ نے کہا نہ میرا بد نہیں آبد ہے مکے میں تھا تو ابد ہے اکسا میں تھا تو ابد ہے آسمانوں میں ہے تو ابد ہے اس کی ابدیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا جتنا شان اونچا ہو جائے اور کمال تو اسی میں ہے ہمیں تو حیرت ہوتی ہے کہ لوگ انکار کر کے پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں یعنی عالم انسانیت کو اگر بشریت کو شرف ملا ہے یہی نبیوں کا تو شرف ہے اگر انبیاء کو ہم بشریت سے نکال دیں تو باقی ہمارے پلے میں کیا رہے گا یعنی اگر بشریت کی جنس بشریت سے بھائی نور کی جنس میں تو چلو فرشتوں اتنے فرشتے ہیں جن کی تعداد کا بھی ہمیں علم نہیں ان کا تو کام بن گیا نا ان کے پاس تو بڑے نیک لوگ ہیں فرشتے ہیں سب قدوسن کہنے والے ہیں اللہ کی عبادت وہ ہونے پر ہمارے پاس کیا ہوگا اچھا اسی طرح پھر میں آج میں ذرا اور تھوڑی سی یعنی من بج ہن آخر نظر ڈالے کہ جب جبریل حضور کو لینے آئے ہیں اور فرشتے ساتھ ہیں اور براغ ساتھ ہے اس میں کوئی شب ہے کہ جبریل نور ہے جبریل کا نوری ہونا تو کسی کے نزدیک بھی اختلاف نہیں نا یعنی یہ تو ایسی مسئلہ ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا اور سارے ملائکہ کا سردار جبریل نے چار فرشتے ہیں تو اللہ تبارک بتا نے ان کو عزت بخشی ہے چار کو کہ سارے ملائکہ کا سردار بنایا ہے اس کے نور ہونے میں کوئی شک نہیں لیکن دیکھ لیں کہ وہ نور تو براغ لے کے سواری لے کے یعنی سرکار دو عالم کی سواری کی لگام پکڑ کے سرکار کو ادب سے جگا کے اور براغ پہ بٹھا کے اور ساتھ گائیڈ بن کے جال ہے نور تو بشر کی خدمت میں ہے ملازم نوکر بن کے جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہے اندازہ کریں کہ اللہ نے تو بتلا دیا کہ دیکھو بشریت کا مقام کہ میں نم نور ہے جبریل نور ہے فرشتہ ہے لیکن محمد مدری کا شان اتنا بلند ہے کہ وہ ساتھ ساتھ جا رہا ہے ایک ایک چیز بتا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک چیز سے باخبر کر رہا ہے اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا خاتم کی حیثیت میں جا رہا ہے تو اسی سے اندازہ کریں کہ کیا مقام بشریت زیادہ بلند تھا یا نور ہونا زیادہ بلند تھا اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ سبق ملا ہے یہ میراج مصطفیٰ سے مجھے کہ بشریت کی زد میں ہے کہ آلم بشریت کی زد میں ہے گردوں وہ کہتا ہے میرا بدنی مجھے تو میں آج کی واقعہ دیکھنے کے بعد مقام میں بشریعت سمجھ آیا کہ سنا تو رشر کے پیر گوم رہا ہے پوری دنیا کا نظام اللہ نے روک دیا کہ ٹھہر جاؤ سسارو چال سور سے ٹھہر جاؤ میرا محمد مصطفہ میں راج پہ آ رہے ہیں رات بھی نہ گزرے اور میرا مدنی واپس جائے نہ موکے کمال تو تب ہے تو سارا نظام عالم جو ہے اور ملائے کا انتظار میں ہے امپیا انتظار میں ہیں مسجد میں الگ انتظار ہے آسمانوں میں الگ انتظار ہے اور ہوئے انتظار میں ہیں ولمان انتظار میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی نہر پہ جا رہا تھا کہ جس کے دونوں کنارے جو ہیں وہ مرجان سے بنے ہوئے تھے اور جس کے پتھر جو تھے ملوم ہوتا تھا کہ وہ لولو سے بنے ہوئے ہیں اور جس کی مٹی جو تھی وہ مسک سے بنی ہوئی تھی حیران ہو کے دیکھ رہا تھا کہ آواز آئی السلام علیکم رسول اللہ میں جبریل سے پوچھا منہ اللہ کون سلام کر رہی ہیں عورتوں کی آواز ہے اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ یہ وہ حورے ہیں جو اللہ نے جنت میں پیدا کی ہیں انہوں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ جب محمد مدنی گزرے تو ہمیں سلام کرنے کی اجازت میں ملی ہے تو اللہ نے اجازت دی ہے اور وہ سلام کر رہی ہیں تو جب یہ سارا نظام بشریت کے گرد گھوم رہا ہے اور پھر بھی آدمی بشریت کا انکار کرے اور ایمان سے کہیں اگر نور اوپر چلا جائے وہ تو جبریل تو بیس سال جاتا بھی رہا آتا بھی رابر کمال کیا ہے جبریل بیس سال یعنی بھائی رہ کے آتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اسی طرح حضرت نور علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یعنی یوں سمجھے کہ کروڑوں دفعہ آسمانوں پہ گیا ہوگا اور کروڑوں دفعہ اترا ہوگا اور پھر ہر نعلت القدر میں اللہ کا جبریل جو ہے زمین پہ آ جاتا ہے تو پھر اگر نور اوپر چلا گیا تو کمال کیا ہے کمال تو تب ہے کہ بشر ہو آمنا کا لال ہو عبد کا بیٹا ہو عبد المطلف کا پوتا پوتا ہو کا ہو شاہ کا شوہر اور اوپر جائے کبال تو بشریت میں جس کی آپ نفی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم حضور سے محبت کریں بشریت کے انکار کرنے سے تو بندہ کافی روک جاتا ہے جائے کہ مسلمان ہو محبت تو محبت نہیں اب جناب دیکھیں گے دوسری بات جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی پیاری بات کی فرمائے کہ انا دعوت ابراہیم ابھی ابراہی مبی شہرت رویا امی اللہ رات اور میں اپنی اماں کا خواب ہوں اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہاں کرا ام ہاتھ المبیا اسی طرح نبیوں کی ماں خواب دیکھتی آئی ہیں جیسے میری اماں نے خواب دیکھا تھا بی بی آمنا نے خواب دیکھا تھا اب بی بی آمنا کا خواب دیکھنا اور بھی حضور کا حمل میں ہونا اور بی, بی کا گزرنا اور اس کے بعد آوازیں آنی اور پہاڑوں سے آوازیں کہ اے بی بی تو بڑی خوش قسمت ہے ہے کہ تیرے بطن میں جو ہے وہ محمد مصطفی اللہ کا آخری نبی ہے بی بی تو حیران ہے ہے کہ کیا ہے؟ اچھا وہ تو جانتی نہیں تھی بیچاری نہ نبوت کو مانتی تھی نا نہ کبھی کتاب پڑھی نہ کبھی دین آیا نہ پڑھے کوئی شریعت آئی ان کو تو پتا ہی نہیں چھ سو سال گزر گیا سارے آپ کو مکے والوں کو کیا پتا شریعت کا ماتا ہم اللہ نے فرمایا منظیر آپ اس قوم کو ڈرانے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا کوئی رسول نہیں آیا تو آپ کی اماں کو کیا بتاؤ ہو سے ہوتا ہے نا جو کار کے بات لیکن کچھ نظر نہیں آتا اور پھر جناب اندازہ دیکھیں کہ بھائی رو صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسا اللہ نے انتظام کر دیا ہے کہ باپ پہلے فوت ہو گئے اب ولادت ہو رہی ہے اور ولادت کے وقت میرے گھر میں دولت نہیں پیسہ نہیں اہتمام نہیں انتظام نہیں انصرام نہیں اچھا اور اس کے بعد دیکھیں کہ جب ولادت ہو رہی ہے تو صرف ولادت میں چلو خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو رشتے داروں کو لیکن یہ کیسی ولادت ہے کہ جس سے پورا عالم حیران ہو رہا ہے کائن بھاگ رہے ہیں نجومی دوڑ رہے ہیں ان کے حساب غلط ہو رہے ہیں وہ پریشان ہو کے دوڑتے ہیں ایک ایسا کائن تھا جو مکے کے پہاڑوں میں رہتا تھا جو کبھی نہیں اترا تھا وہ پاگلوں کی طرح پاگلوں کی طرح مکے کی گلیوں میں پھر رہا ہے ہل بول دا ہل بول آج رات کوئی مولود پیدا ہوا انہوں نے کہا کہ ہاں عبداللہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو گیا تھا جلدی کو مجھے وہاں لے جاؤ وہاں لے گئے عبداللہ تو فوت ہو چکے باپ تو پہلے فوت ہو گئے اب جناب عبد جب آئے تو دیکھا تو عبد بھی حیران ہو گیا کہ یہ تو وہ آدمی ہے جو کبھی اترا نہیں ہوتا ان کا قاہن ج... قاہن ان کے جو بڑے پیر شیر ہوتے تھے نا ان کے بھی پیر تھے اور وہ پیر ویسے تھے جیسے ہم کہتے ہیں نا مجزوب جو آدمی بالکل یعنی عقل سے فارغ ہو جائے کپڑے شپڑے بھی نہ پہنے ہم کہتے ہیں اس کی ترقی ہو گئی مجزوب ہو گیا ماشاء اللہ یعنی عقل والا آدمی جو ہے وہ تو دوسرے کام کرتا ہے نا جب عقل ختم ہو جائے تو وہ اللہ والا بن جاتا جب ہم اللہ کو دیتے ہیں تو وہ دیتے ہیں جو بے عقل ہو آپ دیکھتے نہیں حج میں قربانی کیسے کرتے ہیں دھونٹ دھونٹ کے ماشاءاللہ. چن چن کے جو بالکل اوم چلنے سے قابل نہ ہو قریب المرگ ہو بس سستی مل جائے بالکل سستی یہ تو شکر ہے کہ وہی مولویوں نے یہ مصیبت بنا دی لوگوں کے لیے کیونکہ ذبح کرنی سنت ہے ورنہ یہ تو اسی, اسی ریال والی بکری گردہ جو ہے نا وہ کپڑ لپٹا ہوا لے کر لے آتے وہاں اس کو کاٹ کے کھا لیتے کہتے دم اللہ میاں ہو گئی پلاس بکری تو ہے نا انہیں بکری دے دیئے ہاں انار ہے انار ہے راجیو ہماری ہم خدا کے لیے وہی چیز دیتے ہیں نا جو بے کار اب جناب جب عبد الب ہے دیکھا تو نے کہا یہ بندہ تو کبھی نہ کہا مادہ بھی خیر تو ہے آپ حضرت کیسے تشریف لے انہوں نے کہا جل اس بات کو چھوڑو پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں بچہ ہوا ہے اس نے کہا میرے گھر میں تو نہیں ہے میرے بیٹے ہیں عبد ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے اس نے کہا میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں مجھے ادھر آپ مہربانی کر کے دکھا دو اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ اللہ سارے انتظام کیوں کر رہے ہیں کہ اس وقت دشمن بھی دیکھ لے دوست دیکھ لے دادا دیکھ لے تو کاہن بھی دیکھ لے مکے والے بھی دیکھ لیں تاکہ حضور کی بشریت کا کوئی انکار نہ کر لگے کہ دودھ پیتا ہوا دیکھاؤ اسی لیے آپ یہاں دیکھیں نا کہ جی اب یہاں شہادت میلاد ہوتی ہے یعنی جسے آپ برتھ سرٹیفکیٹ آپ کہتے ہیں آپ تو ڈاکٹر حضرات ہیں آپ کے پاس اس قسم کے واقعات آتے رہتے ہیں تو یہاں اس کی سب سے بڑی اہمیت اسی کی ہوتی ہے کہ وہ تبلیغل ولادا وہ جو پہلے ولادت کے وقت میں کس نے بھی ڈاکٹر نے اس کو مباشرتن یہ کیس کیا ہے اس کا نام لکھا جائے گا ٹائم لکھا جائے گا ہسپتال لکھا جائے گا اس وارڈ لکھا جائے گا وہ کمرہ لکھا جائے گا چونکہ مین چیز تو وہی وہ ہے اچھا بعد میں آپ کہہ دیں کہ جی ہاں یہ بچہ مکے میں پیدا ہو کہ نہیں آپ نے اس کو ولادت کے وقت دیکھا تھا نہیں ان کا پتا ہے پر پیدا کہیں اور ہوا اور آ گیا مکے میں کون سی مشکل بات ہے آج تو ایک دن میں اگلے ٹکٹ کٹا کے آ جاتے ہیں اور خاص طور پہ ہماری بیرادی ہے ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بلاش ہے عورت کو مرد بنا دے مرد عورت بنا دیں بیوی کو ماں بنا کے لے جاتے ہیں ماں کو بیوی بنا کے لے جاتے ہیں یہ تو بڑی شہ ہدایت دے اللہ پاک ہدایت ہے بس ہدایت کے فیصلے کرے اور خدا کرے کہ ہماری قوم کا ذہن جو ہے اللہ تعمیر پہ لگا دے اللہ نے انہیں ذہن بڑا دیا ہے حقیقت ہے کفر حیران ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایسا دماغ لیکن خدا کرے کہ تخریب کے بجائے یہ تعمیر پہ لگ جائے خدا کرے کہ بدعت کے بجائے یہ سنت پہ لگ جائے شرک کے بجائے توحید پہ لگ جائے کفر کے بجائے ایمان پہ لگ جائے کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی مسلمانوں کو اللہ نے وہ نوازا ہے نا ایسی خوبیوں سے نوازا ہے ایسے ہر لحاظ سے نوازا ہے کہ ساری دنیا آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ایمان سے کہیں اور آپ کہیں بھی چلے جائیں بڑا ناز ہے نا یہودیت کو رسلانیت کو ہندو مت کو بودھ مت کو ان سب کو لیکن جو لوگ آج تک اپنے نطفے کی حفاظت نہیں کر سکے جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں بولا وہ بھی عقل مند قوم ہوتی ہے نہ آپ مجھے ٹھنڈے جل سے بتائیں حالانکہ ارکوں کا محاورہ ہے کہ بچہ مرد یتیم ہوتا ہے انسان جب باپ مر جائے اور جانور یتیم ہوتا ہے جب ماں مر جائے کیونکہ جانور کی ماں کا تو پتہ ہوتا ہے نا باپ کا پتہ کسی کو ہوتا ہے تو اسی طرح آپ یورپ میں انگریزوں میں چلے جائیں پانچ پانچ لاکھ بچے کی ایسی ہے کہ جن کے باپ کا نام نہیں وہ اسکول والے پوچھتے کیا لکھے وہ کہتے کچھ لکھ دو کوئی گلو فلو کو لکھ دو لکھ دو کیوں ہو سکے ہی نہیں کوئی ایک باپ ہو تو میں درج کراؤں گا تو تو جیسے ہم اسکلٹ بدلتے ہیں اسی طرح خامد بدل لیتے ہیں اور پھر وہ خامد آپ نے ایسے سنے ہیں کہ جناب شادی سے پہلے میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں بیس سال کٹھے رہنے کے بعد نکاح کرتے ہیں دیکھو کیسی عقل بندگاؤں میں نکاح بعد میں کیا حلال بعد میں کیا استعمال پہلے یہ کون سی قوم ہے اسلام کو جو اللہ نے دیا ہے نا یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ دشمن نے ہمیں لڑا دیا ہے کہیں ہم لسانیت پہ لڑ رہے ہیں کبھی صبائیت پہ لڑ رہے ہیں کہیں ہم رنگ پہ لڑ رہے ہیں کہیں ہم قومیت پہ لڑ رہے ہیں کہیں ہم دولت پہ لڑ رہے ہیں کہیں پیسے پہ لڑ رہے ہیں تاکہ ہم لڑتے رہیں اور دشمن ہم پر اپنا روپ جاری رکھے ورنہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے نا کسی کو نہیں لیکن خدا کریں کہ اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفین پہ میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ وہ کچھ ملکوں نے پابندی لگا دی نہ کبھی فلاں فلاں ملک کے آدمی نہ آ سکیں تو وہاں سے وہ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ کوئی نصرانی لڑکی انٹرنیٹ پہ اس نے کسی اپنے مسلمان سے شادی کر لی انٹرنیٹ پہ ان کا تعارف ہوتا رہا پہلے چیٹنگ ویٹنگ ہوتی رہی اس کے بعد فوٹو شوٹو دیکھتے رہے پھر تعارف ہو گیا دوستی ہوگی پھر محبت پڑی ایسے بڑھتا ہے نا بندہ ابل ندرا پھر خطوہ پھر خطیہ پھر اس کے بعد سب کچھ ہو جاتا ہے تو تو وہ بار سورج جب وہ ہو گیا تو اب جناب کو کیا کریں اب تو ان کے باپ کو بھی نیشنلٹی دینی پڑے گی تو نیشنلٹی والی سینٹی والی لڑکی مسلمان ہو اس کی بیوی بن گئی اب کیا کرو گے نے کہا کہ دیکھو مسلمان کتنے ہیں امیگریشن راستہ روکے انہوں نے ایک اور راستہ نکال دیا کہ یہی گھر بیٹھے رہو انٹرنیٹ پہ دوستی کرو شادی کرو ریچورٹی دے لو روک کے دکھاؤ جی اس کو اس کا توڑ کر کے دکھا دو اس کو کوئی روک سکتا ہے وہ تو ہونے والی چیزیں ہو گیا یہ تو آگ لگائی نہیں جاتی لگ جاتی تو اس لیے یہ مسلمانوں کو اللہ نے بہت چیزوں سے نوازا ہے لیکن خدا کریں کہ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق اللہ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے اللہ ہمیں تعمیر کرنے کی تو تو اب جناب آپ اندازہ کریں کہ عبد المطلف جو آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے بیٹے کے گھر میں بچے انہوں نے کہا عبد المطلف مہربانی کرو آپ کو پتا ہے کہ میں سارا ابد الف جو آئے ت نے کہ دیکھو میرے بیٹے کے گھر میں بچے بہربانی کرو آپ کو پتا ہے کہ میں سال سال تک غاروں سے نہیں نکلا ہوں میں اپنی عبادت میں اپنے رہبانیت میں مصروف تھا لیکن میں اسی بچے کو دیکھنے کے لیے اندر جلدی کریں مجھے بچہ دکھائیں عبد المطرف گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے آئے اس کی جب پہلی نظر پڑی تو کیا لگا وہ بھی اس امت کا نبی پیدا ہو گیا اور گر گیا عبد المطلف کھڑا حیران کہ بھائی یہ کیا ہمارے گھر میں نبی میں چھ سو سال تک تو نبی کو جانتے نہیں کیسے سنے نبی کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس کی رگ پھڑکی وہ کفر والی رگ جو تھی نا وہ پھڑکی وہ اس نے کہا میں تو کیا کہہ بیٹھا میں تو ان کو خوشخبری دے گیا کہ یہ نبی ہے تو اس کے بعد اس نے کہا کہ عبد المطلف بات یہ ہے کہ ایک جن ہے نا جن اس نے اس بچے کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اس لیے یہ دودھ نہیں پی رہا چپ بچہ تو اگر کہو تو میں اس جن کو دور کروں پڑھوں کچھ بچے پہ کچھ میں پڑھ کے پھونک دوں تاکہ وہ جن ہٹ جائے عبد البد سمجھ گئے کہ ابھی تو کہتا تھا نبی ہے اور ابھی کہتا ہے جن نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ کوئی بات ہے یہ ہمیں پاگل بنا رہا ہے نکل جائیں جائیں آپ آپ اپنا کام کریں اس بچے کو کسی جنشن سے خوف نہیں ہوگا تو یہ ساری گواہیاں کیوں دی جا رہی ہیں کہ اماں کا خواب دکھایا جا رہا ہے وقتِ ولادت بتایا جا رہا ہے بی بی ہریما کے گھر میں لے کے جانا دکھایا جا رہا ہے اچھا ایک ضروری بات تھی کہ بی بی ہریما کے لیے جو اس کا کام اونٹنی لے کے آیا وہ کمزور تھی اچھی ہوتی کیا ہو جاتا اچھا ساری دائیاں جو تھی وہ پہلے پہنچ گئیں بچے لے گئی امیر لوگوں کے گھر میں چلی گئیں بی بی حلیمہ سب سے آخر میں پہنچی پتہ گیا اور نکاح کوئی بچہ نہیں ایک یتیم ہے عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے باپ بھر ہو گیا ہے اس لیے وہ ساری دائیاں چھوڑ گئیں کہ جس کا باپ ہی نہیں ہمیں کیا پیسے دے گا وہ تو خود کسی اور کے گھر میں پلے گا نا تو ہماری خدمت کون کرے گا یتیموں کے لیے کون خرچ کرتا ہے یتیموں کا مال کھاتے ہیں لوگ لیکن ان پہ خرچ تو نہیں کرتے تو بی بی علیمہ نے اپنے خاون سے کہا خالی جانے سے تو بہتر ہے کچھ لے جائیں آخر ہم لوگوں کا گزارا تو اسی بچوں کے دودھ پلانے پہ ہے اور تو ہمارا معاش کو ہی نہیں تو جب وہاں آئے اور عبدالمطلف سردار بیٹھا ہے اور وہ ایک ایک نام کی تحقیق کر رہا ہے کہتا ہے کہ نام کیا ہے تمہارا انہوں نے کہا حلیمہ قبیلہ انہوں نے کہا بنو بنوساد تو خوش ہو گئے لگے اچھا ماشاء اللہ تمہارا نام حلیمہ ہے قبیلہ تیرا ساد ہے تو ابنی محمد میرا بیٹا بھی تو پھر محمد ہے نا یہ ساری گواہیاں کیوں دی جا رہی ہیں تاکہ حضور کی بشریت پر ہمارا ایمان پختہ ہو جائے کہ اسی میں اگر ہم غلطی کریں گے تو پھر طباہ ہو جائیں گے پھر پورا دین دین کی جو عمارت ہے نا یوں سمجھے نا کہ جیسے اس کے پلر نکال لو نا عمارت دھڑام سے نیچے گر جائے گی اگر حضور کی بشریت کا انکار کر دیا جائے تو پورے دین کی عمارت گر جائے گی ایمان دین ختم ہو جائے اسی لیے حضور صلی اللہ اب دیکھیں کہ تین چیزیں بتا اچھا اس کے بعد جو آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ سیرت النبی کے درسوں میں پہلے بھی سیرت حلیسہ سن چکے ہیں کہ غزہ خندق کے موقع پہ جب کندک کھودی جا رہی ہے روک ہے فاقہ ہے کلفت ہے مشقت ہے اور صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا وہ ہمارے ایک بزرگ تھے وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے وہ کہتے تھے مولوی مکی امبیا نے تو پتھر باندھ کے اور علماء نے اور اولیاء اللہ نے پتھر کھا کے بھی حق سنایا لیکن ہم والے لوگوں نے حلوہ کھا کے بھی حق نہ سنا ہیں پھر کیا ہوگا کیا ہوگا کہتے تھے کہ اللہ والوں کو تو پتھر والے لوگوں نے لیکن انہوں نے تو ان پتھروں کو برداشت کر کے حق پہنچایا ہے امت کو لیکن آج کیا وجہ ہے کہ ایک عالم کا استقبال ہوتا ہے اس کے گلے میں پھول ڈالے جاتے ہیں اس کو جناب بہترین سے بہترین کار پہ لے جایا جاتا ہے بہت اچھے قسم کے کمرے میں بٹھایا جاتا ہے پھر اس مولی صاحب کے ساتھ جو ان کی خدمت گزار کوئی سیکٹری کوئی خوش آمدید کوئی اس قسم کے نعرے والے وہ جناب باقاعدہ حضرت کے کھانے کا مینو دیتے ہیں کہ سرکار ناشتہ یہ کرتے ہیں اور لنچ یہ ہوگا اور ڈنر یہ ہوگا اور ساری تفصیلات ہوتی ہیں اور پھر بندہ میز میں بیٹھ کہ جھوٹ بولے اور امت کو گناہ گار کرے اور گمراہ کرے کیا کیا آخر مرنا بھی ہے کہ نہیں دیکھو نا جی آپ ٹھنڈے دل سے سوچا کریں کہ مثلا میں اللہ کی گھر میں بیٹھا ہوں مسجد میں جن کو میں نے دیکھا ہے اور لوگ تو بڑے ہوں گے نا جن کو ہم نے نہیں دیکھا سید شاہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ کو میں نے بڑھاپے میں دیکھا ہے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے اور میں نے ان کی تقریریں بھی بڑھاپے میں سنی ہیں جبکہ فالج ہو چکا تھا زبان پہ اثر تھا لکنت بھی زبان میں فالج کی وجہ سے آ گئی تھی اس دور میں ہم لوگوں نے ان کی تقریریں سنی ہیں لیکن وہ لوگ جنہوں نے شاہ جی کو جوانی میں دیکھا ہے ان کا جمال دیکھا ہے ان کا کمال دیکھا ہے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے بہت بڑے مشہور پروفیسر ہیں ظفر حیات نشتر میڈیکل کالج ملتان کے مشہور پروفیسر ہیں ان کی بیگم بھی پروفیسر ہیں آپ ہاں کے کی کہیں گے اور اس کی عبدالعزیز میں بھی وہ پروفیسر رہی ہیں جدے میں انہوں نے ایک دفعہ سنایا وہ کہنے لگے کہ ہم میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے پڑھتے تھے تو ہمارا کوئی خاص مشکل پرچہ تھا تو ہم لوگ رات کو گھروں سے نکل جاتے تھے کہ جا کے کسی پارک میں کسی جگہ پہ کھلی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے اور وہی جو لائٹ ہوتی ہے اسٹریٹ لائٹ ہوتی ہے اس پہ رات کو تیاری کرتے تھے کہ گھر میں گرمی اور تکلیف ہوتی تھی تو کہتے ہیں کہ ہم تین چار لڑکے تھے ساتھی تھے نوجوان تھے سارے میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے اور آخری ہمارا سال تھا تو وہاں سے جب گزرے تو ہمیں آواز آئی اموچی گیٹ سے گزرا ایسے آواز آئی جیسے کوئی تقریر ہو رہی ہے انہوں نے کہا یاری کون ہے انہوں نے کہا تاؤ اللہ شاہ تاؤ اللہ شاہ بخاری تقریب کا تو ہم نے آپس میں لڑکوں نے کہا کیا کہ تاول شاہ بخاری کی تقریر ہے یار ایسا کرتے ہیں کہ پانچ دس منٹ سن لو پانچ دس منٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ویسے اندر نہیں جاتے جلسے میں پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا باہر باہر کھڑے کھڑے تو کہتے ہیں آ سارا جو پنڈال تھا وہ بڑا ہوا تھا سڑکوں پہ مخلوق تھی اور فٹ پاتھوں پہ مخلوق تھی دور کنارے پہ ہم کہیں کھڑے ہو گئے اور تقریر سننی شروع کی وہ کہتے ہیں وہ تقریر تھی کہ شہر تھا ہمارا شہر تو اس وقت ٹوٹا گیا جب سٹیج سے آواز آئی اللہ ہوا پر صبح کی آزاد ہو ساری آواز ہم کھڑے تو آپس میں ہم نے کہا بھی مارے گئے آج ہمارے پرچے ہیں ہم نے تیاری نہیں کی امتحان کمیٹی دیں گے اچھا مولوی نے ہمیں تو مروا دیا پیدا کیا ہوا ہم تو رول گئے ہم نے کہا ایسا تھوڑا وضو کر کے جلدی جلدی نماز پڑھو تو اسی شاہ کو پکڑو اس کو کہو جی آپ نے ہمیں خراب کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب شاہ جی نماز پڑھنے کے بعد تھکے ہوئے تھے اور اپنے رضاکاروں کے جلب میں جا رہے تھے لیکن ہم نوجوان تھے کالج کے اسٹوڈنٹ تھے ماشاء میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے ٹھیک ٹھاک سیت تھی اور کھیلنے والے ہم نے کہا ادھر ادھر لوگوں کو ہٹایا ادا کروں کو شاہ جی کو جات پکڑ لیا ہم نے کہا شاہ جی گزارش یہ ہے کہ آپ کے جادو نے آپ کی تقریب میں ہماری ساری رات کھا لی ہمیں پتہ نہیں لگا کہ رات گزر گئی آج ہمارا پرچہ ہے ہم نے تیاری نہیں کی اب کچھ نہیں تو دعا تو کر دو تو کہتے ہیں کہ شاہ جی جلال میں آئے اور یوں اپنی داڑی پہ ہاتھ پھیرا خوبصورت انسان تھے اور کہا کہ بیٹا اس پرچے میں تو تم فیل نہیں ہوتے باقی کہ تم جانے تمہارا کام جانا جاؤ کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں اس پرچے میں تم فیل نہیں ہوتے اللہ میاں بخاری کی داڑھی کی علاج رکھے وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ نمبر ہم نے اسی پرچے میں لیا جس کی ہمیں توقع نہیں ہو سکتی تھی ہم نے ٹانگے پہ بیٹھے بیٹھے جو کھولا نا وہی جگہ آئی سوال ہم سب سے زیادہ نمبر ہم نے اسی میں لیا اس نے کہا ہم نے شادی کو اس وقت دیکھا ہے وہ عالم دیکھا ہے یعنی اندازہ کریں کہ اتنے بڑے لوگ جو تھے نا جی ان کو تو کرائے کے مکان میں بہت آئی کرائے کے مکان میں فوت ہوئے اپنا مکان نہیں لے سکے میں خود کیا شاہ جی کے پاس آخری میری جب ملاقات ہے تو شاہ جی رحمتہ اللہ نے مجھے یاد ہے کیسے دیوار کو ٹیک لگاتے لگاتے مشکل سے دروازے پہ آئے دروازہ کھولا اور مجھے اندر جا کے بٹھایا اور کہنے لگے کہ مولوی مکی کئی دنوں سے نمک کی چائے چل رہی ہے تیوگے کہ میرے گھر میں چینی تو ہے نہیں نمک ڈال کے چائے پی رہا ہوں بھی اگر نمک ڈالنے والی چائے پی رہو تو بنوا لوں تو میں نے کہا حضرت میں جا کے چینے شرم ہوتی تو پہلے لے آتے اب کیا لے آؤ گے اب بیٹھ جاؤ بس آرام سے بیٹھ جاؤ تو خیر میں بیٹھ گیا مجھے یاد ہے آج تک انہوں نے مجھے آخری شیر سنایا کہنے لگے کہ ایک شما تھی سو آخر شب وہ بھی بجھ گئی مجھے آج تک شاہ جی کا وہ شیر یاد ہے کہ ایک شما تھی سو آخر شب وہ بھی بجھ گئی اور حیرت کے ساتھ کون گزارے تمام رات کہہ رہی آپ ہم تو جانے والے ہیں یہ لوگ تو اپنا کرایہ کے مکان میں فوت ہو گئے اور ہمارے یہاں آدمی مولوی پیدا ہوتا ہے بیس سال نہیں گزرے ہیں ماشاء اللہ اور پوری دنیا میں جتاتے ہیں اور جناب کیا ہے اور گاڑیاں اور موٹر یہ کہاں سے آ جاتی ہیں وجہ کیا ہے کہ حق کہنے والے کو اللہ کی رضا ملتی ہے دولت نہیں ملتی جھوٹے خواب سناؤ نا جی تو میرے ایک منٹ میں قوم سبحان اللہ ساری آ, کل تو عید بیان کرنا شروع کر دو بےدر کے درخت دینے شروع کر دو جناب روز دعوت کریں گے ایسے مجھے چار سال ہو گئے کسی نے روٹی نہیں کھلائی انشاءاللہ کوئی قسم کھا کے بھی نہیں کہہ سکتا قسم توڑنے کے لیے کہہ دیتے ویسے میں پیسے بھی نہ کھاتا ان شاء لیکن کم از کم قسم توڑنے کے لیے کہہ دیتے موری صاحب آج ہمارے یہاں کوئی بکری شکری مال کوئی حلال حرام کھایا ہوا ہے کھا لو لیکن نہیں سوال نہیں پیدا ہوتا کہ حق حق کھانے کے لیے بس وہی ہوتا ہے جو شاہ جی کہتے تھے تقریر کی تو واہ شاہ جی پکڑے گئے تو آہ شاہ جی وہ کہتے تھے جناب ہمارا ہمیشہ یہ حال رہا ہے تقریریں کی ہیں تو لوگوں نے کہا واہ شاہ جی اور جب ہم پکڑے گئے تو کہا آہ شاہ جی اور اسی وار میں ہاں ہم ہو گئے تھے باہ کہا آدھی ریل میں کٹ گئی آدھی جیل میں کٹ گئی تو یہ حق والوں کا تو میرا بھائی پھر یہی ہوگا جو مسئلہ حق کا بیان کرے گا اس کا بھی تو اب جناب سمجھیں یہ سارا نظام جو بنایا جا رہا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ ہر جگہ کہ صحابہ جو ہیں حضور کے صحابہ ایمان سے کہیں یعنی اگر حضور دعا مانگتے صحابہ کو دولت نہ مل جائے آج پیٹرول نکلا ہے اس وقت نہیں نکل سکتا تھا یعنی کیسے کیا رہے آپ کا بھائی آج پیسہ ہے معدنیات ہے سونا ہے الحمدللہ للہ اللہ اس ملک کو دشمنوں سے محفوظ رکھے آسدوں سے محفوظ رکھے اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائے اسی لیے تو کفر مرتا ہے نا کہ مسلمان کے گھر میں روٹی کیوں ہے اور اس کے باوجود آپ اندازہ کریں کہ کیا حضور کے زمانے میں یہ سب کچھ نہیں مل سکتا تھا جس صحابہ نے پتھر باندھے ہوئے ہیں وہ پتھر کیوں باندھے تھے وہ لبا نے وجا لکھی ہے کہ خالی میدے میں پانی پیتے پیتے پیتے پیتے خالی تو آنتوں میں بل نہ پڑ جائیں تو پتھر باندھ گئے جو کپڑا باندھ رہے تھے کہ ہرتے سیدھی تو رہے کچھ تو سہارا رہے اور بات نے کہا کہ اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا ہوتلا مل جاتا تھا کوئی ٹھنڈا پتھر نہ کلیا اور جب صحابہ میں اتنی تکلیف بڑھ گئی اور ایک صحابی نے شکایت کی قربان جاؤں آمنا کے لال پہ برف آ کر سو بہو حضور نے اپنی کمیز اٹھائی تو دو پتھر باندھے ہوئے اب نور کو بھی پتھر باندھنے کی ضرورت ہوتی ہے ایمان سے خدا کا خوف کریں اللہ سے اللہ سے ڈر کے فیصلہ کریں کیا جبریل نے بھی کبھی بو باندھے کبھی وکائل نے بھی بوک سے پتھر باندھے ہیں کبھی نوری مخلوق بھی مہمان ہوئی ہے ان کا تو یہ عالم ہے کہ کھانا آگے رکھو تو نہیں کھاتے ان کا تو وہ یعنی کھانا ابراہیم علیہ السلام نے ہے بکل وہ بکنات بھی کھاؤ میں تمہاری بچڑا بھون کے لایا ہوں ان نے کہا ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہو ہم اللہ کے فرشتے ہیں فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے ہم تو نوری مخلوق ہیں ہم تو کھانا نہیں کھا اچھا اسی طرح آپ دوسرے پہلو سے سوچیں مقام بچریت کو کہ ایک دفعہ ابھی بھی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں آپ کے لیے سب سے سخت دن کون سا گزرا ہے ویسے تو حضور پاک ساری امتحان کی زندگی تھی لیکن شدید سخت امتحان کا دن کون سا گزرا ہے تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ جب مکے والوں سے میں مایوس ہوا اور میں طائف والوں کو دعوت دینے گیا اور طائف والوں نے بھی پتھر برسائے صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھا کرو علماء کہتے ہیں کہ جس مولوی کو گالی نہ ملے جس مولوی کو برا نہ کہا جائے جس کی مخالفت نہ ہو وہ حق پہ نہیں اس لیے علماء نے ہے کہ جس جماعت کی مخالفت نہ ہو جس جماعت کے دشمن نہ ہوں جس مولوی کی مخالفت نہ ہو سب لوگ راضی ہوں گے جناب مسجد میں سبحان اللہ جی مولانا بڑے معتدل بڑے مرنجان مرنج انسان سمجھ لو کہ معاملہ گڑبڑ حق نہیں کہتا حق کہے تو, پھر تو, پھر تو جناب پتھر لگتے ہیں حضور پاک پہ سارے کٹھے نہیں ہوئے تو تمہارے مولوی پہ سارے کٹھے کہتے ہو سکتے ہیں جب سارے راضی ہوں نا سمجھ لیا کرو کہ معاملہ ہے مانا یہ ہے کہ حضرت خشت مداحت کر رہے ہیں ہاں کا نہیں کہتے اب تو ہمارے یہاں مولویوں کا پیدا ہوا ہے ماشاءاللہ اللہ آپ بلا تو شان صدیق فتقری یوم صدیق دوسرے دن شیعہ آدھ رات بلا لیں یوم اس میں بھی چلے جائیں اچھا بینک والے بلالیں ماشاءاللہ بینک کا بھی آپ استا کر آتے ہیں کالما ہے پیٹا کاٹ کے ماشاء بینک ہے نا کچھ نہ کچھ تو دے گا نا خالی تو نہیں آئے گا نا مولوی بہت ہی غریب بینک ہو تو کچھ نہ کوئی تو ڈالے گا نا مولوی کی جیب میں ایسے فیتہ کاٹنا تھوڑا آتا ہے اچھا آپ جو فیتہ کاٹنے جا رہے ہیں کیا آیا دعا کر اللہ میں برکت ہوتا ہے فرمائیں اور آپ حیران ہوں گے کہ بعض طوائفیں بھی لے جاتی ہیں مولویوں کو اپنے ہاں دعوتوں پہ دعا کرانے کے لیے کہ ان کا کاروبار زیادہ چلے نہ مانے تو میں اخباریں بھی دکھا دوں گا ایسی بات نہیں دلائل اور زیادہ دور جانے کی کیا ضرورت ہے کتاب پڑھ لیجیے گا سوریش کشمیری کی اس بازار میں وہ انا جی اون نام کیا کہتے ہیں اب دیکھیں گے جناب اب دیکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں طالب میں گیا اور ظالموں نے میرے پیچھے بچے لگائے وہ پیچھے تاڑیاں مارتے تھے محمد عربی کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا گزری ہوگی حضور کے دل پہ خاصم المبیا امام المبیا سید اللہ قرین اور بچے گالیاں دے رہے ہیں مجنون کہہ رہے ہیں کبھی سوچا بھی آپ کو کوئی آدمی ایک دن گالی دے میں پھر دیکھو امتحان آپ کا آپ کو کوئی ایک دن پتھر مار دے پھر دیکھو امتحان یہاں ہم رہتے ہیں یہاں نوکریاں کرتے ہیں یہاں ہم کاروبار کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں کوئی ایک سعودی الٹی بات کرے گے چھوڑو یار یہ سارے پاگل ہیں ان میں تہذیب ہی نہیں یہ تو بالکل جی بالکل الو لوگ ہیں بھائی تہذیبوں میں خامخواہ اور پھر آنے کی کیا تکلیف تھی عقل بندو میں جاتے اندازہ کریں اور حضور کو آٹھ پھر یہ نہیں کہ چلو بھی ایسے پتھر نشانے کریں نہیں صحابی جو سادیں فرماتے ہیں کہ ساری پنڈلیاں حضور کی لہ ل ہو گئی اور جوتا مبارک خون سے بھر گیا اور پاؤں جم گیا جوتے میں خون کے ساتھ لگ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عشا وہ دن میرے لیے سب سے بڑا سخت دن تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی عالم میں بھی بیٹھے ہیں اور کہتے اللہ محرح کا شخوزہ فکو تھی وقلت ہی لتی اللہ میں اپنی کمزوری تیرے آگے رکھتا ہوں میں کس کے آگے رکھتا نہ ایمان سے کہیں کہ اگر حضور بشر نہ ہوتے نوری مخلوق ہوتی تو وہاں دیکھ لیں اب نوری مخلوق کا بھی تجزیہ کر لیں اور مقام بشریت کا بھی تجزیہ کر لیں کہ لوت علیہ اسلام کے گھر میں فرشتے ہیں انسانوں کی شکل میں ہیں پوری قوم دروازے پہ کھڑی ہے للکار رہی ہے کہ مہ مہمان ہمارے حوالے کرو حضرت کہتے ہیں بد عقل کرو خدا کا خوف کرو کیا کہہ رہے میں اپنے مہمان اور جانتی ہوں نود علیہ السلام کی قوم کیا ہے کیسی بری ہے ان کو کیسی بری عادت ہے حضرت نود علیہ السلام یعنی اس مقام پہ پہنچ گئے مجبوری کی آخری مقام پہ پہنچ گیا ہاؤ بنا دی اور آگے قرآن کہتے ہیں فتح اللہ ودا تو خزون فی دنوں نے کہا ظالم شرم کرو میری بیٹیاں ہیں میں اپنی بچیاں قربان کر سکتا ہوں مہمانوں کی بےزتی برداشت نہیں کر سکتا اور خیال کرو کچھ تو خدا سے ڈرو مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں تو شرمندہ نہ کرو رسوا نہ کرو لیکن قوم اتنی بدبخت ہو چکی ہے کہ <سدق> من <رید> کہنے حالمال لوتر اسلام آپ کو پتا ہے کہ ہمیں عورتیں نہیں چاہیے لڑکیوں میں کوئی ہمیں خواہش ہی نہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم تو لڑکوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ہمیں یہ لڑکے سپرد کرو ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں اب جناب حضرت نو وہ لوتر اسلام بالکل تھکا یہ قوم اس حد تک اور اگر یہ اندر آ کے پکڑ بھی لے میرے مہمانوں کو تو میں کیا کروں کالا لی بکم قوت لالو کوش میرے اندر قوت ہوتی میں مقابلہ کرتا یا میں کسی بہت بڑی طاقت کا سارا لیتا میرے پاس تو دونوں چیزیں نہیں ہیں اب جب فرشتوں نے دیکھا کہ گہلو علیہ السلام تو بالکل گھبرا گئے ہیں اور ہماری عزت کے لیے گھبرا گئے کالو یا لو تو لینی لائن یا سلو انہوں نے کہا لو چلے سلام آپ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ ہمیں بشر سمجھے ہوئے ہیں آپ نے ہماری بشریت کا یقین کر دیا ہے کہ ہم انسان ہیں بشر ہیں ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں یہ ہماری طرف کیا ہیں یہ آپ کو بھی حاضری لگا سکتے ہیں اس لیے انہوں نے اپنی بادری کی حالانکہ خطرے میں تو وہ تھے نا خطرے میں لو تعلیٰ اسلام سے زیادہ تو مہمان خطرے میں تھے لیکن قرآن کہتے انہوں نے کہا کہ لین سی لو کا تیری طرف یہ پہنچ بھی نہیں سکتے وہ اصلی بھی تک اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت علیہ السلام کو فریشو نے کہا کہ آپ کی طرف نہیں آ سکتے اب بس رات کے اندھیرے میں آپ اپنے اہل کو لے کے تشریف لے جائیں اور مڑ کے بھی نہ دیکھنا ہے اس قوم کی طرف صبح جو ہی صبح کا تارہ نکلے گا ان کے مقدر کا تارہ ڈوب جائے گا حضرت نے فرمایا کہ رات تو پڑی ہے کافی دیر ہے اللہ کے فریشو نے کہا سلح بے قریب آپ نہ گھبرائے صبح دور نہیں بہت وقت رہ گیا ہے حضرت نے بس یوں جو نا سارے اندھے ہو گئے یہ اب دیکھیں کہ بشریت کا لباس تھا لیکن اندر فرشتے تھے اور یہاں چونکہ اندر باہر بچر ہے پتھر کھا کے پاؤں زخمی ہو گئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں لیکن اس وہاں کوئی آپ بھی ہاتھ مار کے سارے والوں کو لڑ دیتے اچھا بریشتے بھی آتے ہیں آن کے کہتے ہیں کہ آپ میں مہربانی کریں حضور آپ اگر چاہیں اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اکشبائن ان دو پہاڑوں کو ملا کے والوں کو کچل دیتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ ان کو ہدایت تھا فرما یہ تیرے نبی کی شان کو نہیں پہچانتے ہیں سبھی کہتے ہیں حضور بدعا کریں فرمایا کیسے بد دعا کروں اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجائے اللہ نے مجھے زحمت بنا کے بھیجا اور آج یہ میرا انکار کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی کلبہ پڑھ لے اور جانم سے بچ جائے تو یہ مقام بشریت ہے کہ کبھی بوکھ کے عالم میں اللہ نے اپنے نبی کو دکھایا کہ دو پتھر باندھے ہوئے ہیں ورنہ اللہ کے نبی کے لیے کھانوں کی کمی تھی یا جنت سے کھانے نہیں آ سکتے تھے مسئلہ سمجھانا تھا کہ محمد مصع بشر ہیں سید البشر ہیں خیر البشر ہیں جیسے یاقوت بھی پتھر ہے جیسے الماس بھی پتھر ہے مرجان بھی پتھر ہے لیکن جو بازار کی سڑک میں لگا ہے وہ بھی پتھر ہے جنس ہونا الگ بات ہے شان ہونا الگ بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جنس بشر سے پیدا کیا ہے اور آپ کی وجہ سے بشریت کو رفت ملی ہے بشریت کو شان ملی ہے ہے لیکن جب ہم کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہمیں صاف بشریت کے عقیدے کو ماننا ہوگا کہ حضور ابن عبداللہ ہے ابن عبد المطلب ہیں اسی لیے حضور نے فرمایا انا ابن البی میں دو زبیوں کا بیٹا ہوں اور دوسرے مکان پہ فرماتی ان نبی اللہ کدیب ابن اب متلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما وجہ کیا ہے کہیں ابلیت سے کہیں اپنے ابا کا ذکر کر کے کہیں بھائی کا ذکر کر کے کہیں امی کا ذکر کر کے کہیں حضور کے پیڑ میں پتھر بندے ہوئے دکھا کے کہیں حضور کا فقر و فاکہ دکھا کے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طائف کی زندگی دکھلا کے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہی تو شان ہے کہ بشر ہے لیکن ساری بشریت کا سردار ہے یہی تو شان ہے اولاد اعظم دو بل بے آدم حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے آدم کے بیٹوں کا سردار بنایا ہے زندگی باقی تو بات باقی وبا لینا عید البلا و آخر داوانا الحمد للہ حرب العالمی برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوانوں الحمد للہ اسلح عقیدہ کے بارے میں جو دروس کا سلسلہ جاری ہے تو اس کے زمین میں ہم بشریتیں